نمی متا صلاة والسلام على من اوتج مثل هذه الشريعة على آله واصحابه ولي هذه الطريقة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغطب بعضكم بعضا قدق الله مولانا العظيم وقدق رسوله النبيه الكريم اللي سام السلام علیکم نہ چیز اپنے اندر اور اپنے دوستوں کے اندر تو کی مخالفت کی مخالفت دیکھتا ہے محسوس کرتا ہے برے آزاد اور اخلا اخلا اخلا بھی محسوس نہیں مخالفت <تصفح> کر لینے سے دین مکمل نہیں ہو جاتا سکول کالجوں کو گالی دینے سے گالیاں دے لینے سے برا کہہ لینے سے دین مکمل نہیں ہوتا دین آپ کو معلوم ہونا چاہیے بہت طویل نصاب ہے بہت لمبا نصاب ہے اسلام کا میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ سات سو تو محض کبیرا گنا بتائے گئے ہیں جن سے بچنا ہر مسلمان پر پڑ گیا ہے سات سو کبیرا گنا از زواجر کتاب کے اندر موجود ہیں ان کا جاننا ضروری ہے ان سے بچنا ضروری ورنہ ہر کبیرہ گناہ گنا لے جاتا بندے کو بخری بات اللہ تعالیٰ اگر نہ بخشنا چاہے تو سیدھا جانبی. اللہ اکبر شریعت و متحرہ پر عمل کرنے والے شخص کے لیے وعدہ ہے جنت اور اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا وعدہ خلاف نہیں کرتا اللہ لا کرتے بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف ہی نہیں فرماتا یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس کا کیا ہے وہ چاہے تو شریعت پر چلنے والے کا جہنم پھینک دے اس بے وقوف بے ایمان سے کہو کہ تم اللہ تعالیٰ پر تو لگا رہے ہو اللہ تبارک و تعالق کو وعدہ خلاف ثابت کرنا چاہو ایک ہے قدرت کی بات قدرت اس کی ہے کہ وہ چ... قدرت حاصل ہے کہ چاہے سب کو جہنم میں ڈال دے اور اس ڈال کر بھی آئین وہ عادل ہوگا یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے ظلم کیا لیکن اس سے وقوع اس بات کا نہیں ہو سکتا اس بات کا وقوع نہیں ہو سکتا اس سے ہاں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے متقی لوگوں کے ساتھ جنت کا اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں سبحان اللہ ہاں جو اس کے آکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں اس کے آکام کی خلافی اس کے آکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اس نے ڈرایا دھمکایا ہزاب کی وحیدیں سنائی ہیں ایسے لوگ جو ہیں یہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے نزدیک مذہب حق کے والوں کے نزدیک مشیت الحیہ کے تحت ہیں جس کو چاہے گا بخش دے گا جس کو چاہے گا نہیں بخشے گا لیکن ان کے ساتھ بخشنے کا وعدہ نہیں ہے. بخشش کا وعدہ متقی لوگوں کے ساتھ اللہ اور صاحب شریعت لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے اور وہ وعدہ اپنا خلاف نہیں کرے گا نہیں کرتا <تصفح> اور جو, اور جو اس کے خلاف چلنے والے ہیں ان کے ساتھ ان کو دھمکیاں دی ہیں ان کو ڈرایا ہے اگر رحم کرنے پہ نہ آئے تو دودہ خون کی پکی ہے اور اگر رحم کر دیں تو اس کو روک روک سمجھ نہیں آئی میں شاید اپنی کائنات میں اپنے مخلوق میں واحد مالک تو کوئی روک نہیں سکتا لیکن یہ ہے کہ وہ انتہائی خطرے میں خلاف شرح چلنے والے انتہائی خطرے میں ہیں مدرمان مدرمان مدرمان مدرمان خطرے اور یہ بھی ساتھ ساتھ سنتے چلے جائیے کہ تریت متحرک کے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے بہت بڑے حصے کا جہنم میں جانا یعنی فیض آتی بہت بڑا حصہ اس کا جہنم میں جانا یہ قطعی یقینی اجماعی ہے اس کا منکر کافر ہو جائے گا ہاں جی کیونکہ اگر کافر نہ ہو تو کم از کم اتنا ہوگا کہ گمراہ مذہب ضرور بن جائے گا اس کو منکر کر سنت سے خارج ہو جائے گا سمجھ نہیں آ کفر والوں کے نزدیک تو کافر ہو جائے گا اور التظام کفر والے جو ہیں حضرات ہیں ان کے نزدیک وہ کافر نہیں ہوگا تو گمراہ مظین ضرور ہوگا عالیہ سنت سے خارج ہو جائے گا کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شفاعت فرمانا جہنمیوں کو جہنم سے نجات دلانے کے لیے یہ بالکل اعلی سنت کے ضروریات مذہب میں سے ہے یہ بات نجی یہ پکی بات ہے آپ تمام لوگ جانتے ہیں بلکہ عوام و خواص جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنمیوں کو جہنم سے نکالنے کے لیے ضرور شفاعت کریں گے تو اگر جائیں گے نہیں یہ نظریہ رکھا جائے کہ کوئی جائے گا ہی نہیں مومن کلمہ پڑھنے والا تو تو شفاعت کا انکار ہو گیا اس شفاعت کا اس شفات کا انکار ہو گیا یہ قسم کی جو ہے جہنم سے نکالنے کی وہ شفاعت کا تو انکار ہو جائے گا تو کتنے خبیص لوگ ہیں وہ ملا وہ مردود جو چوہڑا جو کہتے ہیں شبیر شاہ کو جیسے اور کہ ہم تو جائیں گے نہیں کسی اور نہ جانے ہم تو بات سن ہم تو ظالم اگر جائیں گے نہیں تو کوئی جانے والا کوئی جانے والا بھی اگر نہیں ہے تو پھر شفاعت کس کے لیے مانتے ہیں اللہ اللہ اتنا مت واسطے سمجھ نہیں آئی یہ نظریہ رکھنا کہ کسرے بابی اور وہ دوسرے لوگ جائیں گے اور سنی کوئی جاننے میں نہیں جائے گا یہ اعتقاد رکھنے والا خود آگے سننا سکھارج ہے یہ پورا حقوق سے میں کہہ رہا ہوں پورا چیلنج سے کہہ رہا ہوں الحمدللہ شریعت سے کی کتابیں علماء حقانی ربانی کی کتابوں, کتابیں پڑھنے کے بعد میں مکمل حسوخ سے کہہ رہا ہوں کہ جو شخص یہ اعتقاد رکھے اور یہ بیان کرے لوگوں کو بتائے کہ جی جو ہے نا جو جاننا میں سننی کوئی نہیں جائے گا سب آپ جائیں گے فلان جائیں گے ایسا شخص یہ اعتقاد رکھنے سے سن خود سننی نہیں رہتی سمجھ نہیں آئی میں کیا کہا ہے پتا نہیں کن کن نئی کو تم سنتے ہو کن کن مردوتوں کو سنتے ہو کن کن جو جوہلا حویسوں کو سنتے ہو <تصفح> یہ میرے بیانات سن کر تم ضرور اندازہ لگاؤ گے کہ جتنے ملا مقررین پھر رہے ہیں ان کی تقاریر سن نہیں رہا لیشا, لیشا, لیشا. سننے سے خود تو ہو جائے گا آدمی اور جلسہ کرانے والا تو بدترین اولاد دودھی ہوگا ان کو اس کا تو پتہ نہیں کتروں کا بیڑا کر کر دیا اس لائن کو بلا کر یہ ٹوکا ہے یہ فلان ہے یہ عرفان شاہ جتنے مقررین اس وقت کی زمانہ چل رہے ہیں سارے سلمان بنا فیم جو ہلاک خواص ہے مدل ہیں بال اور مدل ہیں خود کی گبراہ ہیں لوگوں کو گبراہ کرنے والے سمجھ نہیں آئی میری بات سوائے انہیں لوگوں کے جو ہمارے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں ہماری باتیں سنتے ہیں اور ہماری باتیں ہی بیان کر دیتے ہیں سمجھ نہیں یہ میں تحدیث نے کے طور پر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فضل کیا الحمد लोगों لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات وہ لوگ نہیں کریں گے جن کو ہم نے اجازت دے دی ہے کتاب کرنے سبحان اللہ اتنا تو بات ضمانت دے سکتے ہیں کہ وہ خود لوگوں کو گمراہ نہیں کریں سبحان گے یہ ہمارے بزرگوں کی تربیت کا یہ نتیجہ ہے ان کے اندر خامیاں کافی ہیں کمی کافی ہے لیکن یہ کبھی نہیں سبحان سبان کو گمراہ کرنے والی بات نہیں کریں گے سمجھ نہیں آئی میری بات ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ علماء ہیں اور نہ خود وہ اپنے آپ علماء لمحہ ہیں سمجھ نہیں آ رہی لیکن اتنا ہے کہ ہماری باتیں سننے کی وجہ سے اور ان پر پابند کار بند رہنے کی وجہ سے وہ گمراہ نہیں کریں گے ان کو دال مدل نہیں کہہ سکتے اور جو لوگ اس فکر سے باہر ہیں وہ دالین مدلی ہے بہت گمراہ ہیں اور لوگوں کو کا مرتدین ہے اور مرتد کرنے والے ہیں میں اس, اس کے ابتدا کے بعد تعلیم سب کو کہہ رہا ہوں رہا مسئلہ اخلاح کو اس کے اندر تعلیم نہیں کرتا ہے لیکن کافی حصہ مستیب کا چل رہا ہے تو, تو ہمارے اہل سنت و جماعت کے مذہب حق کے مطابق توجہ بھائی توجہ ان کو جگا دو یہ سو رہے ہیں اللہ کے بندے سونے کے لیے آئے ادھر کیا سار اٹھاؤ سار اٹھاؤ سارو اٹھاؤ ہاں توجہ کرو اس لیے جگایا ہے کہ آئے ہو اتنا سفر کر کے آئے باتیں نکل رہی ہیں آپ سے فائدہ کیا آپ سمجھ نہیں آئی یہ میرا آج کا موضوع اس طرح کا موضوع میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں لگایا اچھا تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی جو آدمی یہ کہے اور یہ بات یہ جو اب میں بیان کروں گا کیا کہے اس کو پہلے بیان بھی کر چکا ہوں سمجھ نہیں آئی جو آدمی یہ کہے بھی اس پر خبردار رہو یہ کیا کہنا چاہتا ہوں میں یہ سننی کوئی تو نہیں ہے کوئی تو میں جائے گئی نہیں اتنی بات کہنے سے اور سمجھنے سے خیال رکھنے سے پہلے سنت سے خارج ہو گیا مین کے سامنے آ گیا گمراہ, کر... گمراہ ہو گیا سمجھ نہیں آئی بات کی ہاں یہ تاہین نہیں کریں گے آن لاکھ نیچری کی بات نہیں کر رہا یہ بڑو منجا جو ہے یہ والی مدین ہے یا یہ نیچری ہیں ان نیچری کی بات نہیں کر رہا صحیح العقیدہ سننی ہو تو تاہین نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے فلاں داؤز میں جائے گا فلاں تو میں یہ بھی نہیں کر سکتے فلاں نہیں جائے گا فلاں نہیں جائے گا کوئی پتہ نہیں کس میں جائے لیکن اتنا بات ہے جن کے اندر علامات دوستخیوں کی ہوں گی ان کے متعلق یہ <تصحب> شک ہو سکتا ہے یہ چلا جائے یا یہ گمان ہو سکتا رو ہے یقین نہیں فیصلہ نہیں دے سکتے اور جو آدمی جس کے اندر علامات دوستیوں نے کی نہیں ہے جیسے دانتا اجویری میاں شیر اور پانی پائے تارے بھگڑا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بخشے ہیں لیکن یہ نہیں کہیں گے یقیناً حتمی فیصلہ نہیں کریں گے کہ یہ دادا ہاں اتنا ہے ان کے متعلق گمان رکھیں گے دن رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لیکن ایسے لوگوں کے متعلق یہ نہیں کہنا اللہ تعالیٰ ان کو دولت میں ڈال دیجئے جی。اس کا کیا اعلان کی آدمی ہے جو ایسے ایسے مختصی بزرگوں کے لیے ہاں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اہلتخوا لوگوں کو جنت جنتفاق فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ خلاف سبحان اللہ. سبحان اللہ کے خلاف سمجھنے آئی اب <شو. تصف> <تصف> <تصف> جناب جب حقیقت یہ ہے تو کبائر گناہ سے بچنا فرد ہو گیا جہنم سے اپنے آپ کو بچانا فرد ہو گیا برے اعمال جہنمی ہونے کی علامات ہے نیک اعمال برے اعمال سے اجتناب نیک اعمال جو ہے ان کے ساتھ اتفاق یہ انسان کے جنتی ہونے کی علامات ہیں اور ان کا علامات اس طرح ہونا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے عالیشان شان صحیح حدیث سے ثابت فرمایا کل لوگوں کو یہ سبحان اللہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی جنت میں اپنے عمل سے نہیں جائے گا عمل کی وجہ سے نہیں جائے گا اللہ کی رحمت راہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی اللہ تعالی کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا یہ ہے تو آپ صحابہ نے عرل کی یار صوفہ فیمل عمل عمل کس بات کے لیے نہ صاحبہ نے ارد کی یارسول آپ بھی آپ نے فرمایا مجھے بھی اللہ نے اپنی رحمت سے ڈار سبحان اللہ کہ یا رسول اللہ فیملامل کلو کو مجسروں نے فرمایا شبھان لان جو آدمی جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسی کے لیے اس سے سہولت اور آسانی کے ساتھ وہ عمل ہوتے ہیں کلو کو مجسر ہر ایک آدمی پر اس چیز کا عمل آسان بنا دیا گیا ہے جس چیز کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے اگر جہنم کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے تو جہنمیوں والے اعمال اس سے آسانی کے ساتھ ہو رہے ہوں گے اگر وہ جنت کے لیے بنایا گیا ہے تو جنتیوں والے اعمال اس سے آسانی کے ساتھ حجی حجی سنت ہو رہے ہوں گے تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ اعمال علامات ہے رسول اکرم کے حدیث سے ساتھ غائب ہو رہا ہے سبحان اللہ سمجھ نہیں آ رہی اب کا مقصد تو سامنے آ گیا نا ایمان سے بتاؤ جیسے آپ دیکھتے ہو جیسے آپ دیکھتے ہو کہ یہ سرکاری وردی کے اندر ہے تو یہ علامت ہے اس کے سرکاری ہونے کی ایسے ہے نا تو اسی طرح بھائی جو شریعت متحرک کے لباس میں ہے لباس التقوی نہ لکھا خیر جو لباس التقوی میں ملبوس ہے اُس سے ہمیں بھی پتا چل جائے گا کہ یہ لباس اللہ تعالیٰ کے جنت میں بھرتی ہونے والے لوگ سمجھنے علامات ہیں کیا ہے علامات مجھے بات نہیں ہوتی یہ کل کا مسئلہ ہے لیکن علامات کو ہے نا ہو جائے انتہائی جو حالانوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ نوز من منظال اللہ تعالیٰ پر سہمت لگاتے اور اس کو بے قدرہ ظاہر کرتے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے مالکم کیسا کہ تم تمہیں لا کیا لا ہوا تم کیسے فیصلے کرتے ہو بے قدرا اور نا, نا تم نے مجھے سمجھا ہوا ہے لا لا تمہارے ساتھ جو نیکی کرتا ہے اس کی قدر کرتے ہو میرے ساتھ کوئی نیکی کرے گا اور میرے شریعت متعارف اور میرے دین کے ساتھ جو نیکی کرنے والا شخص ہے وفات کرنے والا شخص ہے میں اس پر جنتی کروں گا کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو تمہیں جلت دے دوں اور اس کو دولت میں ڈال دوں کو کیسے تمہیں کیا ہوا تم کیسے فیصلے کرتے ہو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے زمین کو ارے سے خبیص اندھے لوگوں کی زمین کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ خبردار کسی غلط فہمی میں مت رہنا میرے پاس یہی ہے نظام یہ طرح تمہارے اندر ہے یہ نظام فدت ہے اس سے تم اللہ ظاہر معلوم کروی کے اندر کیا ہوگا ہے <سؤال> جی حقیقت میں یہاں پر بھی تو اس کا تو اللہ تبارک و تعالی یہ یہاں پر ثابت کر رہا ہے ہمیں دیکھ لو اگر تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تم اس کی قدر کرتے ہو برا سلوک کرتا ہے اس کی قدر نہیں کرتے میرے پاس بھی اسی طرح ہے لہذا جو آئے گا ادھر میری شریعت پر چل کر وہ میرے ساتھ اچھا سلوک کر کے آ رہا ہے وہ نیک سلوک کر کے آ رہا ہے وہ شخص میری شریعت پر چل کر میرا پرتاد جو بند کر آ رہا ہے تو اس نے میرے ساتھ نیکی کی ہے میں شکور ہوں شکور ہوں میرے یہ شان ہے کہ تم احمد بندہ عمل تھوڑا کرتا ہے میں جدا اس کو زیادہ دے تمہارا اللہ شکور ہے ہم بے قطرے ہیں ہم نا شکور ہیں وہ شکور ہے ہم نا شکور ہیں نا شکور یہاں پر اگر خچ مارے تو ایسی مار سکتا ہے وہ ذات پاک کیسے کیسے کام کرے بھائی ان لوگوں کی بکواس کا جواب ہو گیا ان کی پراساد کا یہ جواب ہو گیا جو بکتے ہیں اس کو وہ کیا ہے ماول بھی جی جاؤں میں ماحول پھولوں کا یہ سالو جانم چھوڑتے ہوں یہ بکواس کرتے ہیں لوگ کہ نہیں کرتے بے, شا بے, شا بے, شا بے, شا بے شا کرتے ہیں یہ ان کی سرد... ان... ان کی سبحان اللہ ان کی تانیب کی آئی یہ تانیب اور سردرش ان لوگوں کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی بولو اب جب اللہ تبارک و تعالی نے احمد کو جنت اور دوستک کے داخلے کے علامات بنا دیا تو میاں پہچان بنا دیا ہے تو بھائی اپنے آپ ہم پر فرض ہو گیا کہ ہم کوشش کریں ہم کوشش کریں تاکہ اپنی کوشش سے کم از کم اتنا تو ہو کہ یہاں دنیا میں اپنے اندر وہ علامات پیدا کر لیں آگے فیصلہ دیکھیں گے کیا کرتا ہے سبحان اللہ یہ ڈرتے رہنا ہے یہ ڈر یہ ڈر بھی یہ ڈر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و رحمت کی علامت سمجھ نہیں آئی لیکن میں تو میں اب یہ سلسلہ اس وجہ سے چلا رہا ہوں یعنی اسکولوں کالجوں کی برائیاں یہ وہ اور بھی کافی گنا قبائر میں نے بیان کیے تھے لیکن بہت سی چیزیں رہ گئی جن کی وجہ سے ہمارے دوستوں کے اندر میرے اندر خود اور میرے دوستوں کے اندر وہ کبیرا گنا اور بڑے بڑے جرائم ابھی پائے جا رہے ہیں جو باتری جرائم کچھ ظاہری ہے زیادہ تر ہمارے اندر باطنی جرائم ہے اندر دل والے جرائم وہ بڑے بہلے گنا ہوتے ہیں ہاں جن کا پتہ نہیں چلتا وہ مولک کہیں اتنے بڑے مولک ہیں کہ ہر گناہ کی سزا جہنم ہے سب ترین گناہ ہے یہ جہنم تو آخرت میں ہوگی یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے معروبی اللہ کے بزرگ امام حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں تصویر ہو جاندار کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں آوارہ کتا ہو اس میں رحمت کے فرشتے فرشتے نہیں آتے تو آپ فرماتے ہیں اس حدیث مبارک بزرگ لوگ اور بھی فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارک سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ پاک اللہ تعالی کی طرف سے رحمت لانے والے فرشتے جب تصویر جہاں پر ہو جاندار کی پر وہاں پر نہیں آتی جب ہمارا کتا ہو وہاں پر نہیں آتے یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں سے رامت علاج نکل چکی ہے اور ہم نے جان بوجھ کر نکالی ہوگی. جو لڑائیے فساد لانتے جو گھر میں برستی ہیں وہ اسی وجہ سے برستی ہیں جو رحمت لانے والے تھے ان کو تو ہم نے سکول کی کتابیں ان کے اندر گندی تصویریں تصویریں اور ہر گھر کے اندر پھر یہ پیر و خنزیروں کی تصویریں عام ہوتی ہیں اور جو پیر خنزیر نہیں ہے واقعی پیر تھے واقعی تک پیر تھے بابا فرید ان کی جھوٹی من گڑت تصویر ہے اور اگر صحیح بھی ہو تو اور زیادہ قبیلہ گناہ ہو گیا کیونکہ فرشتہ جس تصویر کی وجہ سے نہیں آتا گھر میں رحمت کا وہ ہر طرح کی تصویر ہے یہ نہ سمجھنا کہ کسی بزرگ اور غوث سے اعظم کی تصویر اگر لٹک رہی ہوگی تو وہ اس میں فرشتہ آ جائے گا کیونکہ یہ اللہ کا پیارا ہے وہ اللہ کا پیارا تھا یہ تصویر اللہ کی پیاری نہیں تھی وہ اللہ کا پیارا تھا اس کی تصویر اللہ کی پیاری نہیں नहننننن... اس کا فوٹو اللہ کا پیارا نہیں ہے کیوں اس وجہ سے کہ ان تصاویر کی وجہ سے ان تصاویر کی وجہ سے امت مسلمہ میں بت پرستی شروع ہوئی تھی ہاں جی تو وہ کن لوگوں کی تصویریں تھیں وہ بزرگوں کی تصویریں تھیں اللہ کے ولیوں کی تصویریں تھیں پرانے باغ کے اندر ہے ہاں یعوق جبوت بد یہ سارے اولیاء اللہ تھے ان کی تصویریں جو ہیں وہ نو علیہ السلام کے پہلے لوگوں نے بنائی بنا کر ان کو سامنے رکھا اور کہتے تھے ہم اس وجہ سے رکھتے ہیں تاکہ اللہ کی یاد میں سرور آئے ہمیں تو وہ سرور لیتے لیتے وہ اس لعنت اور غرور میں پڑ گئے کہ جناب ان کو خدا مان لیا شیطان نے آ کر بس وس ڈالا ارے بھائی یہی ان کو سجدہ کرو اور ضرور آئے پہلے سامنے رکھ کر صرف دیکھتے تھے پھر شیطان نے کہا سجدہ کرو تو اور ضرور آئے گا انہوں نے سجدہ شروع کر دیا پھر اس نے کہا ارے بھائی یہی تو اس کے ان کے اندر خدا ہے یہی خدا کے نائب ہیں خلیفے یہ فوٹو خلیفے ماننا تھا نائب کہنا تھا خود ولی کو تو اللہ نے کیا کیا فوٹو اور تصویروں اور بدوں کو مان لیا جب بدوں کو مان لیا تو یہاں سے خود شروع ہو گئی اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں نہیں جاتے جاتے جس گھر کے اندر تصویر ہوتی ہے بات سنو بھائی صحابی کی شان کروڑوں ولیوں سے زیادہ ہے صحابی کی گھر میں نبی تصویر کی وجہ سے داخل نہیں ہوئے ایمان سے بتاؤ جب صحابی کے گھر میں نہیں آئے اتنے بڑے پاپ کے گھر میں نہیں تم ہم کیا وہ کس بھاشے میں آئے تصویر نے پاپ کے گھر کو نبی سے نبی کے آنے سے معروف کر دیا تصویر نے اتنے بڑے پاپ بلوں کے سرسار صحابی کو گھر میں آنے صحابی کے گھر میں رسول اکرم سن للا اور معروم کر دیا ارے بتاؤ یار کچھ تو سوچو پاپ کا گھر معروف ہو رہا ہے اور تم کہتے ہو پاپ کی تصویر رکھنے سے میرا گھر معمور ہو جائے گا اللہ کی رام بتائیے کام ہو رہا سمجھ نہیں آ رہی یار یہ کہاں سے ممکن ہے اللہ بھائی یہ ٹی وی آئیے لانتی یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے یہ صرف اخبارات ہیں سارے اسی زمرے میں آتے ہیں اللہ کیا تم لڑائی کرتے ہو اللہ کی رامتیں ہم کتنا بیوقوف ہیں جب گھر میں لانت پڑتی ہے چوبیس گھنٹے تو پھر ہم پریشان ہو کر کہتے ہیں مولوی صاحب حالات بہت خراب ہیں چشتی صاحب یہ ہے فلان حالات تو خراب ہونے گئے ہم نے خود جو حالات خراب کر رکھے ہیں لاکھو خوب ریادی کو میں لگتا آپ نے ہاتھوں تو اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو باہر کی ہلاکتیں کو تھوڑی ہے ماحول کی کم از گھر تو اندر تو اپنے ہلاکت اور بربادی کا سامان مہیا سمجھے آئی یا نہیں باہر کی نوستے تو جو ہے ہے وہ تو پڑ رہی ہے ہیں کم از کم یار جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے اپنے گھر کے اندر تو کم از کم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دب کے دیکھ کر نہ نکالیں اپنے رحمت کو آنے وہ میرے بھائی ہاں امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا تصویر اور اور یہ تھا, یہ نے لکھا بزرگاندین میں میرے سال میں تعلیم اور متحل قریب اور تعلقی نے بھی یہ بات سوال کی جی ہے اشارہ ہے اشارہ مانا نہیں ہے عزیش کا جی دین میں رکھنا مانا مانا اگر یہ کریں گے تو ہم باطنی بن جائیں گے باطنی یا پھر سوال وہ مستدی تھے جن دیکھ تھے اجیت ظاہری مانا جو ہے وہ برحق ہے یہی ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوگی اور کتا ہوگا فرشت نہیں ہے یہ ظاہری معنی لیکن اشارہ ایک ہوتا ہے ایک ظاہری معنی ہوتا ہے ایک اشارہ ہوتا ہے اشارہ لینا یہ اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء آرے فی لوگوں کا کام ہے اور ظاہری معنی کو بدل دینا یہ ہے باطنی پھر قائب ہوا ہے لالمی کا مرغوں کہتا وہ ہر حکم جو ہے اس کا ظاہری محمود نہیں لیتا وہ کہتا بس اس کے اندر کی بات ہے مثلا فراؤن کا ذکر کر قرآن کے اندر تو وہ کہتا کہ فرعون تھا نہیں پھر سے نفس فرون مراد ہے فرعون تھا نہیں یہ ذانت ہے یہ کفر ہے قرآن کا اشتہار ہے ظاہر قرآن کا اشتہار ان تعمل عمل والا ہوا ہے ہمارے عقائد کی کتابوں کے اندر ہے تو بھائی قرآن و حدیث کو اس کے ظاہر پر معمول کیا جائے جب زہر پر معمول کیا جائے گا تو یہ بدل یہ نہیں کہنا کہ فرعون تھا نہیں کے اشارات یہ ہوتے ہیں کہ فرعون تو تھا اس کے ساتھ ہوا جو ہوا لیکن ہے لوگوں کو فرون تھا ایک فرون ہمارے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے یہ بات کرنے والے اللہ کے ولی ہیں سبحان اللہ ہو کہتے ہیں اشارات لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا. سمجھ بات کی تفصیل و حمل شریف کے اندر بابل اشارات وابل من وابل اشارات تفصیل کرتے ہیں تفسیر کے بعد اشارات بیان کرتے ہیں جب اشارات بیان کرتے ہیں تو ان سے یہی مقصود ہوتا ہے سمجھ تو حضرات ہمارے امام حجت الاسلام غزالی رحمہ اللہ اور بڑے بڑے اما کرام نے فرمایا اس حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے جب وہاں آتے ہیں جہاں تصویر نہ ہو جہاں وارا کتا نہ ہو بھائی وہاں پر نہیں آتے جب اس حدیث سے یہ عزیز یہ فرمایے سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ دل جو ہے دل یہ بھی ایک اشارہ ہے اور یہ گھر اتنا عظیم ہے کہ یہ جو اینٹوں کے پتھروں کے مٹی کے خیموں کے بنے ہوئے کپڑوں کے مکان ہوتے ہیں یہ تیرے میرے رہنے کے لیے ہیں اور دل تو خدا تعلی کی عمارفت کے رہنے کی سبحان اللہ کسی وجہ سے دل کو خدا کا گھر کہا جاتا تو فرماتے ہیں پھر اللہ کے بندے اس گھر کے اندر بھی اللہ کی رحمت والے فرشتے جو علم لے کر آتے ہیں جو معرفت لے کر آتے ہیں جو حقیقت کی سمجھ لے کر آتے ہیں جو نورے بصیرت لے کر آتے ہیں جو کتاب کا صحیح فام لے کر آتے ہیں جو سمجھ کی باتیں لے کر آتے ہیں جن سے سنتے ہیں لوگ منور ہو جاتے ہیں ان کو سمجھ آ جاتی ہے حقیقت ان پر واضح ہو جاتی ہے اور بندے کا اپنا دل بھی روشن منور ہوتا ہے بصیرت سی بات فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرشتے یہ جو چیزیں لانے والے ہیں یہ باطنی کتے اور باطنی تصویریں نکال دو تصویریں باطنی کیا ہیں اور باطنی کتے کیا ہیں اندر دل والی تصویریں دل والے پت وہ کیا ہیں کہ یہ خلق کے خدا کے ساتھ محبت نہ جائز یہ ہیرا توجہ ذرا یہ جو ہے مخلوق کو نکال دو اندر سے خالق کی معرفت اور محبت کو بسا دو جب یہ بساؤ گے تو تصویریں نکال دیں اور کتے کیا ہیں جتنا گندی سفتیں ہوتی ہیں دل کی تکبر ہے کینا ہے حسد ہے یہ ایسی ایسی اور یہ بری صفات دل کی آج میں شمار ہوتی ہیں ان کو دل سے نکال دو جب یہ تصویر اور کتے نکل جائیں گے تو پھر دیکھنا کہ تمہارے دل پر اللہ تعالی کی طرف سے کیا کیا عجیب و غریب الہامات ہوں گے ایسی ایسی باتیں آئیں گی تم کہو گے یار یہ تو پڑھنے میں نہیں آئیں جو ہمارے دل کے طرح سمجھ آئی کہ اللہ... نہیں اللہ... تو پھر ہمارا فرق بنتا ہے کہ ہم ایسی گلی سفتوں کو آدتوں کو اپنے اندر سے نکالیں نظر ثانی کرتے رہیں بزرگ لوگ فرماتے ہیں جہاد بن نفس یقین ہوتا ہے جو کہتے ہیں نا آپ نفس کے ساتھ جہاد اکبر سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا جو کہتے ہیں کے مسلمان ہمیشہ مومن سفر میں رہتا ہے اب پھر ہمیشہ سفر میں رہنا چاہیے اس کا یہی مطلب ہے کہ اندر کا یہ سفر ہے قریب کہ جس کے نہ میل ہوتے ہیں نہ کلومیٹر ہوتے ہیں نہ کوئی آگے منزل نظر آتی ہے نہ کوئی موڑ آتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی لیکن اندر سارا کچھ ہوتا ہے محسوس کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ایک عجیب سفر ہے اس کو مانوی سفر کہتے ہیں اس کو مانوی سفر کہتے ہیں باطنی سفر کہتے ہیں غیبی سفر کہتے ہیں بولو تو صحیح نا یہ مانوی سفر ہے باطنی سفر ہے غیبی سفر ہے سفر سارے کرتے ہیں یہ سفر فقط ایمان والے کرتے ہیں سبحان اللہ کا بارد, بارد, بارد, بارد. Allah. Allah. باہر کشتی با... آپ دیکھتے ہیں با باہر جنگیں دیکھتے ہیں اندر میں بھی یہ جنگ ہے نفس کے ساتھ جنگ ہے کہ اس کو بدلنا اس کو تبدیل کپڑے دھوتے ہیں بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ مرشد کا ہو جاؤ گے تو بھی مانگو چھٹے ہو وہ بھی مانگو چھٹنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ علی سفتہ بڑھ دے اس پھر مختلف طریقے اپنانے ہوتے ہیں اپنانے ہوتے ہیں ہاں جی لوگوں کی خدمت کبھی برتن صاف کر کبھی کچھ کر کبھی ہر طرح کیونکہ کو وہ حکیم ہوتا ہے اس حکیم کو معلوم ہوتا ہے وہ بات نہیں حکیم ہوتا اس کو معلوم ہوتا ہے کہ الیل سفتیں کون کون سی اور کیسے نکالنے سمجھنی ہے بات اس کی اتباہ کرنی پڑتی ہے اس کی تعداد کرنی پڑتی ہے بس اللہ تعالیٰ ہمیں بچا اچھا بلیک اتنا بعض دیر میں رکھنا خدا کے بندے یہ سلسلہ میں اس لیے چلا رہا ہوں کہ سکولوں کے خلاف ہم نے بول لیا بہت ہاں گالی نکالتے ہیں بھوک نکالتے ہیں، نکالنی چاہیے وہ تو ایک اس یعنی یوں سمجھیے کہ وہ ایک ظاہری ایسا عجیب عظیم جہاد ہے کہ جو حقیقت میں اندر کا جو جہاد ہے نا اس کا پیش فیمہ ہے میں نے بات کیا اس کی تمید ہے اس کی تیاری ہے یوں سمجھو اندر کے جہاز کی یہ ظاہری جہاز تیاری ہوتا ہے اس کے لیے راستہ کرنا ہے اسی کی کوشش ہے تقدیر الہی پر راضی ہونا وغیرہ یہ ہمارے اندر کوئی چیز نہیں ہے یعنی یہ بہت سے ایسے یعنی اچھے سے بات ہیں جو ہمارے اندر ہیں اور بہت سے خلیج صفات ہیں جو ہمارے اندر ہو پوری جگہ کر کے بیٹھے آج ہی میں پڑھ رہا تھا دیکھ کے یار حضرت سیدنا امام مالک رحمہ اللہ المدارک کتاب امام قاضی عیام مالک رحمہ اللہ کی امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب کے علماء اور مشائق کے حالات کے متعلق کتاب ہے امام کابری حیاب آئین یہ لفیہ حیاب حیاب جن کی شفاذ شریف ہے نا انہیں کی یہ کتاب ہے تو اس کے اندر پڑھ رہا تھا کہ سیدنا امام و تارل امامو ہجرت ام. کیوں ہجرت ہجرت ہجرت امام ادار ہجرت ہجرت دار الحجرت کس کو کہتے ہیں مدینہ منورت سبحان اللہ مدینہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے ادھر ہی آئے تھے نا اس کو دارل ہجرت کہتے ہیں امامو دارل ہجرت سیدنا امام مالک شبحان اللہ کیونکہ آپ مدینہ شریف میں ہیں آپ مسجد نبوی شریف کافی عرصہ آپ نے باجمات نماز نہیں پڑھ سکے گرم لوگ بڑے حیران ہوتے تھے کہ یار اتنا بڑے امام اور باجمات رواز مسجد نہیں آ کر پڑتے اور وہ بھی مسجد نبوی شریف اور یہ نہیں تھا کہ اس وقت کوئی امام نہ لا کے کھڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ نے یہ ادھر بھی نہیں تھا شریف وہ کیا چیز تھی کیا سبق تھا جس کی وجہ سے آپ نہیں پڑھتے تھے جب وشال شریف کا وقت قریب ہوا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہوا کسی نے پوچھا آپ نے فرمایا یاد یاد یاد یاد یاد اب میں جا رہا ہوں, رہا ہوں. مجھے مسلسل بول کی بیماری ہوشاب کے قطرے مسلسل جاری رہے میں اس ناپاقی کی حالت کے نظر اگرچہ مسجد میں جانا جائے گا لیکن بارگاہ رسالت اور مسجد نبوی کا احترام مارتا تھا اس وجہ سے میں نے ہر میں نماز شروع کی میں نے کیا بارگاہ رسالت میں کیسے حاضر دس سبحان اللہ روزہ رسول اللہ پر کیسے جاؤں گا سال تو کہا گیا حضور آپ سے دنیا پوچھتی تھی پہلے بھی آپ نے اس وقت بتایا پہلے کیوں نہیں بتایا آپ نے فرمایا یار پہلے اس وجہ سے نہیں بتایا کہ اگر بتاتا تو اپنے رب کا شکوا ہو جا کہ تو اپنی بیماری ظاہر کر کے لوگوں کو بتا رہا ہے دینے والا میں ہوں بتاتا لوگوں کو ہے اللہ تو اس ڈر کے مارے میں بھی نکل رہا ہے اگر بندہ اپنے پیار اور ارادے سے بیماری کی حالت میں ہائے ہائے ہوئے چکر وہ بھی لکھا جاتا ہے اتنا نازک پڑ ہے اب بتائیں ہم کتنے بڑے گناہوں میں پڑے ہیں یہ بات نہیں گنا ہے جن کا پتہ نہیں ہے شراب جلد سے توبہ ہو گئے علم چھوڑ دی گاڑی مڈانا چھوڑ دیا سمجھ نہیں سکول چھوڑ دیا سکول سے بچے نکال لیے ووٹ دینے چھوڑ دیے یہ مرحلے مشکل تھے لیکن جب ہو گئے تو آسان ہے یہ جو ہم سے نہیں ہو رہا ہے نا یہ مرلے جو ہم سے طے نہیں ہو رہا ہے یہ میرا مشکل تھا بات کے سمجھ آئے کہ نہیں یہ مشکل کام ہے تو میں نے یہ انتخاب اس وجہ سے انتظار کے سلسلہ چلا ہوں ایسے باطنی گناہ جو اندر کے ہوتے ہیں جن کا علم ہمیں نہیں ہے یا علم ہے تو ہم کوشش نہیں کرتے پتہ ہے اور پھر غفلت کر جاتے ہیں تو غفلت کرنے والے جو ہم میرے جیسے ہیں ان کے لیے یہ تم ہو جائے گی اور جن کو پتا نہیں ہے ان کے لیے اعلام ہو جائے گا ان کو بتا دیں گے اور جن کو بتایا ہوا ہے دوبارہ خبردار ہو سردی کے بعد لیکن زیادہ تر باتیں وہی ہوں گی مہنگی آ لیکن زیادہ تر باتیں وہی ہوں گی جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں وہ اعلان ہو جائے گا تعلیم ہو جائے گی لفظوں میں تعلیم ہو جائے گی جو جانتا نہیں اس کے لیے تعلیم ہوتی ہے اور جو جانتا ہے اس کے لیے تب ہوتی ہے اگر نہیں کر رہا غفل کرنے میں مبتلا ہے اس کے لیے کیا ہوتی ہے ہوتی ہاں یہ فرق بھی لوگ نہیں جانتے بولو نا بے شک تو میرے بھائی اب انہیں کبائر گناہوں میں جو انسان کے لیے ہلاک ایک سخت ترین گناہ ہے جس کو غیبت, غیبت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں غیبت ہم ہو کیا شاید ہی کوئی آدمی بچتا ہو اس گناہ بدتری اس گناہ کی بندرین سزا اس کا بیان تو میں کروں گا انشاءاللہ اللہ لذیذ ابھی کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود اس گناہ کا ارتقاب عام ہے اس گناہ کا اختلاح ہے اس گناہ میں عام لوگ ہم پھنسے ہوئے ہیں یعنی بے دین طبقے سے بات نہیں ہو رہی جو دین کو جو دین کو مانتے ہیں اور اپنے آپ کو مذہبی اور دینی لوگ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پر دین کی سات انتباہ فرض ہے ہم مسلمان ہیں ہم نہ کی نظریہ رکھتے ہیں نہ فلسطی نظریہ رکھتے ہیں نہ نظریاتی ہی نظریہ رکھتے ہیں ہم مذہبی نظریہ رکھتے ہیں دینی نظریہ رکھتے ہیں کہ ہم نے کوئی کام ظاہری باطنی اگر کرنا ہے تو اس پہلے شریعت مکارک کی رہنمائی حاصل کرنی ہے شر کرنا ہے اس دین کا بندہ دینی بندہ ہو سمجھ لیجیے وہ بولو دینی دین بندہ کس کو کہتے ہیں دینی بندہ ہیں دینی اس کو نہیں کہتے نہیں مار پڑے انہیں اس پر نہیں کرتے باری رکھے یعنی خالی نماز پڑھنے سے خالی تالی رکھ لینے سے خالی قرآن کی خلاف کر لینے سے گھر کے اندر قرآن کے ڈھیر انداز لگانے سے دینی نہیں بنتا دینی بندہ وہ ہوتا ہے جس کا یہ احتیاط ہو کہ ہر کام دنیا کا جہاں جہاں شریعت مطالعہ ہم پر لاگو ہوتی ہے چاہے وہ دنیا کا ہو چاہے کسی معاملے کا ہو اس کے اندر ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم دینی رہنمائی حاصل کریں اور بعد کے اندر کام کریں ہم پہلے پوچھیں معلوم کریں کہ دین ہمارا کیا کہنا چاہیے اگر جائز کہتا ہے تو کریں گے نجائز کہتا ہے تو نہیں کریں گے اس احتجاج اور سمجھ اور عقیدے والا بندہ جو ہوتا ہے اس کو دینی بندہ کہتا ہے اس کو دینی نہیں کہتے ہے رہے ایک تو ہاں جداری رکھ لیں اور جو پول پاگ رکھ لیں اور جو نماز شروع کر دیں سمجھنی بات کی آ رہی اسران کے اندر تو شاید نیچرل ہوتے ہیں اور نیچرل عادیل ہوتے ہیں سمجھ نہیں بات کیا کون کون سی بات آپ کو سمجھاؤں ایک بات میں یعنی ایسی ایسی باتیں اللہ کے فضل سے منہ سے نکل رہی ہیں اور نکلتی ہیں کہ اگر اسی کا رخ کر لوں نا تو دو تین گھنٹے پھر اس پر لگ جاؤ بے شک سبحان اللہ یا کر ان کو چھوڑ کر سیدھا چلتا ہوں تاکہ اصل مقصود جو اس وقت ہے وہ اس کے ساتھ میں اس بات پر بھی خبردار کرتا چلا جاؤں کہ یہ جو دینی جماعتیں آپ سمجھتے ہیں یہ ساوی پگڑی والے ہیں ریوین والے ہیں فلان ہیں یہ لوگ جی ماشاء اللہ اچھے اچھے رسالے لکھتے ہیں لوگوں کو بادری گناوں پر خبردار کرتے ہیں قیمت کی تباہ کاریاں کتابیں کی پڑی ہوئی ہے یہ کتنا بڑی کتاب ہے سامیں پگڑی والے نیبت کی تباہ کاریاں اس کا نام ہے تو یہ حضرات تو ماشاءاللہ یہ کافی اچھا دین کا اتنا بڑا کام کر رہے ہیں یہ جی لوگ سمجھاتے ہیں لوگوں کو باتری گنا اسے خبردار کرتے ہیں ظاہری گناہوں سے خبردار کرتے ہیں ریویڈ والے اسلام میں تشمیہ سسمن اور, اور حلفن کہتا ہوں حلفن کہہ رہا ہوں اور ابھی آپ کو جو دعویٰ کر رہا ہوں وہ سابق بھی کر دکھاؤں گا کہ یہ لوگ وہ ہیں توجہ کرنا یہ وہ راہبر ہیں جو خود رہے رہ ہیں جو یہ کتابیں لکھتے ہیں وہ بھی شریعت متحرک کو تبدیل کر کے بگار کر لکھتے ہیں دیشت. ان کا یہ فصا کس کتاب کے اندر جو ہے اس پر میں آپ کو ابھی خبردار کروں گا اور میں اس وجہ سے یہ اردو میں لگا رہا ہوں یہ بات آپ کو اردو میں سمجھا رہا ہوں تاکہ جہاں بھی جائے اور جن کے بعد خلاف جا رہی ہے ان کے پاس بھی جائے تو وہ خود سمجھے چاہے کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والے ہیں کیونکہ اردو قومی زبان ہے نا دیشت. کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ خود سمجھے اور پھر فیصلہ کریں کہ کس کی بات سے پورے چیلنج سے کہہ رہا ہوں مسلمان سے یہ لوگ گمراہ کون ہیں میں نے ایسے ہی کہا لوگ یہ تنظیمیں تحریکیں یہ اسلامی نہیں ہیں غیر اسلامی لوگ ہیں نام ان کے اسلامی ہیں لیکن کام ان کے سب غیر اسلامی ہیں یہ کام ان کا غیر اسلامی ہے ان کا متر غیر اسلامی ہے سمجھ نہیں آئی آپ کو میں جو بات کروں گا پورے حوالے سے اور اللہ پورے چیلنج سے کروں گا نالینڈ پارک کے سب کے میں سمجھ نہیں آ رہی ہے اللہ پینتی منٹوں دیر بس بس کا آپ دل جبا کر بیٹھیں ان شاء اللہ اور دل, دل دل جمعی کی بات ہے سبحان اللہ آپ دل جماعت جماعت جماعت اس میں آپ کا دل جمع ہو جائے جاؤ ہاں جمعیت سے کھاتے رہا سبحان اللہ یعنی انتشار ختم ہو جائے بات کو سمجھیں ہاں یہ بڑی ضروری باندھیں باندھی باندھی جو آپ میں نے تنبیہ کی ہے نا اور پردہ دری کیا ہے لوگوں کو پردہ دری میں نے یہ میرا آگے میں چل کر مزید وضاحت کروں گا کوئی یہ نہ کہے کہ یہ نام لے کر تم نے خود غیبت کر لی یہ آگے وضاحت ہوگی تو آپ پر روشن ہو جائے گی یہ قیبت ادرت ہاں تو یہ کتابیں جو لکھنی عبت کی تباہ کاریاں نہیں ہیں یہ کتاب کا نام ہونا چاہیے شریعت کی تباہ کاری جو میں نے اس کتاب کو دیکھا ہے نا پڑھا ہے طرح خود دو لوگ جو ہے وہ تو یہی کہیں گے کہ کمال ہے اتنا بڑی کتاب لکھ کر امت مسلمہ کو اتنے بڑے گناہ سے بچانے کی بہت بڑی کوشش کی گئی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بچانے کی کوشش نہیں ہے قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں یہ ان کو پھنسانے کی کوشش ہے جی اور یہ امت مسلمہ کی رہبری نہیں ہے یہ رہدنی ہے جی اس کا نام قیمت کی تباہ کاریاں نہیں شریعت کی تباہ کاریاں ہونا چاہیے ایسے نہیں کہتے دنیا پوری کو چاہیے پوری دنیا کو چاہیے اور لازم ہے دنیا پر جہاں جہاں ان کو علم ہوتا چلا جائے وہ ہمارے پاس رجوع کرے ورنہ گمراہ رہے ایمان شکایت اللہ تعالیٰ نے واحد شخص حضرت <ساق> صاحب اس قوم کی برابری <ساق> کے لیے پیدا کیا ہے یہ <ساق> خدا خداوندی ہے با اس نے ایک ہی شخص, با با با شخص با پیدا کیا با ایسا با جن کی برکت سے ہم جیسے چہلوں پر ہم جیسے میلو پر ہم جیسے ندانوں پر ہم جیسے بے وقوفوں پر تبیعت متحرک کے یہ راز کھل سبحان اللہ سمجھ نہیں آ رہی ہے من آنم من آنند منہ اس کتاب غیبت کے ضروری آم سیکھنا فرض ہے اوپر لکھا ہوا ہے <سؤال> الفاظ تو بڑے اچھے ہیں <سؤال> یہ <اچھے سؤال> اوپر جو عنوان ہے بہت اچھا سمجھ نہیں آ رہی ہے ظاہر عان بہت اچھا ہے لیکن اندر کا مکان میرا بڑا ہوا ہے میرا جہالت سے بڑا ہوا ہے میرا لانت سے بڑا ہوا ہے اس کا میں نے اتنا نام بگاڑ کے رکھ دیا شریعت کی تباہ کریا ہے یہ جو تنبیہ اب میں نے کی ہے یعنی یہ میں اس وجہ سے یہ کہ نہ سمجھے کہ میں تکرار کر رہا ہوں آپ کی ضرورتیں باہر پوری ہو چکی ہیں میں بھی اس کے پوچھ میں پڑا ہوا ہوں یہ اس کی پوچھ تو دم میں نہیں پڑھ رہا میں یہ ذہن میں رکھنا الحمد للہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جن کو دنیا پوری میں آم سرے عام کرنے والا کوئی نہیں ہے بے شک لہٰذا یہ آپ کے لیے تکرار نہیں ہے یہ آپ کا درفی اولی ہے مینا خبرتا ہے جو ان سے ملے گا اور بیان کرنے کے دین کو حق جس طرح ہے بیان کرنے کے لیے ضروری ہے ایک دن کو سمجھا جائے دین کے اثرار و رموس کو سمجھا جائے دوسرا حالات و واقعات اور زمانے کو سمجھا جائے ہمارے آئی میں گرام نے جی لکھا ہے جس طرح دین کو نہ سمجھنے والا جاہل ہوتا ہے کسی طرح زمانے کو نہ پہچاننے نہ جاننے والا جاہل ہوتا ہے چاہے مسائل فکر کے سارے زبان کا مختار وغیرہ ہماری ہمارے اسلام جو ہے نا اور ان کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص اپنے کے لوگوں کو پہچانتا نہیں ہے بات سمجھنا ہے علم نہیں معرفت کی بات ہے اللہ یاد ہو جانتا تو ہے یہ جہان پڑا ہوا ہے یہ جہان ہے فلان ہے نہیں پہچان کا تعلق جزیات کے ساتھ ہوتا ہے کیا مطلب ہر ہر جزی اور ہر ہر شر فصرے کو پہچانتا وہ تو پھر جا کر کہیں گے یہ ہمارے فصل زمانہ رہا سمجھ لیا کتنا بات بارش ہے میں نے بولتے نہیں ہو ہاں کو جاننا ضرور میں نے کئی مرتبہ کہا ہے دین کو جاننے کے لیے دانا فرنگ ہونا ضروری دانا دین نہیں ہو سکتا جو دانا فرنگ تمہارا شیاؤ بے افواہ بے شہ آفوا کی پہچان اس کی دل سے ہوتی ہے روشنی کی پہچان اندھیرے سے ہوتی ہے سکھ کی پہچان دکھ سے ہوتی ہے چھاؤں کی پہچان خوبصوری ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھدار لوگ کہیں سمجھدار لوگ کہیں یہی مسلا دادے سمجھ آئی کہ نہیں تو میرے بھائی کیا بات کر رہا تھا کسی دن کی بات ہاں مان لیجیے مارفت کی بات پہچان زمانے کو پہچان ہے دانا دانا وہی ہوگا جو دانا ہے فرنگ بھی یہ نہیں کہتا میں دانائے فرنگ فرنگی کو تو بس بس دانا دین ہو جائے گا یہ بات دونوں کو جاننا ضروری ہے لہذا یہ لانچی پروفیسر طبقہ جو ہے یہ بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہیں یہ سار پادری صاحب یہ فرنگ کو جانتے ہیں لیکن پھر ان پر لانت ہے کہ ادھر اسلام کو نہیں جانتے بے شک بے شک نہیں سمجھ آئی اور اگر جانتے ہیں تو پھر اس کو اس کے ہم آہنگ اور واپس کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں اس وجہ سے نہیں سمجھ آ رہی ارے بھائی ایک علم ہوتا ہے ایک اکلوتی ہے دونوں کا ہونا ضروری ہے مگر فرماتے ہیں علم علم پرندہ ہے اکلوش کے پر ہے میں قسمیہ کہتا ہوں الفن کہتا ہوں اس وقت طرف اجم کا مطالعہ کر کے میں بات کو بتا رہا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ کہ یا تو اہل علم نہیں رہے اگر کہیں اہل علم ہے تو عقل عالم علم مرغ اکل بالا صحف شیخ فرید الطار فرماتے ہیں شیخ فرید الفرید الدین الفار فرماتے ہیں علم مر ہو ہے البان غلام رسول شہید ہی کراچی والا آپ جانتے ہیں شیرخ مسلم وغیرہ دغیر جس میں لکھی ہے وہ اس دور کے اندر اس, اس کے اندر مشابہت آتا ہے, ہے. ہے. ہے جی میں نے تہمیت دو چار آپ سے کچھ علم رکھتا ہے کچھ علم رکھتا ہے جسے میں میرے الفاظ میں وہ پورے ان شاء اللہ اور عزیز حقیقت کی ترجمانی کرانی کچھ لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہے وقت پر میں نے اکل ہی میں نے اس کی عقل سے بڑا اور بزرگ فرماتے ہیں ایک رسی علم کے لیے دس مانا کلچر اور سو مانا کلچر یعنی کیا مطلب عقل گھر علم جو ہے نا سمجھو علم کی مثال سمجھو جیسے سرکش گھوڑا اور عقل کی مثال سمجھو جیسے اوپر بیٹھا ہوا سوار سبحان اللہ سرکش تھوڑے بس سوار ہی سنبھالتا سبحان اللہ ہر کسی کا کام نہیں بولو تو ہر کسی کا کام نہیں ہے سر کٹوڑے کو سنبھالنا ہر کسی کا کام نہیں ہے بہت بڑے بندے ڈول جاتے ہیں یہ صرف اللہ کا فضل و رحمت ہی سنبھال سبحان اللہ سمجھ نہیں آئی میری تو میرے بھائی یہ لوگ اس وقت جو لکھ رہے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں آپ یہ نہ سمجھے سبحان اللہ تو میرے بھائی یہ لوگ اس وقت جو لکھ رہے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں آپ یہ نہ سمجھے داری رکھ لی استماع کر لیا جلسہ کر لیا ڈاکٹر اشرف کا آشرم ہے فلان ہے فلان ہے دین دے رہا ہے یہ دین نہیں دے رہے دین کے نام میں جو کچھ اور دے رہا ہے ان کو دین کا خود پتہ نہیں ہے لوگوں کو کیا دیں گے ان زلیوں نے کتابوں سے لینے کی کوشش کی ہے جبکہ کہ دین حاصل کرنے کے لیے شرط کیا بزرگوں نے کہ کہین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے کچھ نظر جو ہے بے خبر نظر ہمارے قلندر اقبال فرماتے ہیں بے خبر دین کو کتابوں میں مت تلاش کر علم حکمت کتابوں میں مل جاتے ہیں دین بزرگوں کی نظر سے جو اندر کتب ہے بےخبر علم و حکمت ایسے بلاؤ کو کہہ رہے ہیں اور بے خبر تین کتابوں سے مت یار کیسی بات ہے یار اقبال کے منہ پر داڑھی نہیں ہے اور, اور, اور, اور داڑھی والے باغ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے رازوں پر جانتا ہے سبحان اللہ منہ پر داڑھی ہے اور یہ راز وہی جانتا ہے جو بے داڑھی ہے انگریز جانتا ہے ویسی عجیب بات ہے داڑھی اس کی ہے اور دل فرنگی کا ہے اقبال کی داڑھی نہیں ہے ظاہر انگریز کا ہے مستفا کا دیا ہے یہی <تصفح> وجہ ہے کہ دین کی رمضیں ان کے شیر میں سمجھ جاتا ہے اور ملا تین تین گھنٹے تقریب کرتا ہے نا تو اس کی تین گھنٹے کی تقریر کے بعد بھی یہی فیصلہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی راستے پر تھے تو آج وہ بھی گئے اب تو ڈوبے آسلم سمجھ نہیں آئی آپ کو مجھے کہنے لگے و داڑھی و داڑھی مون نہ سی اے کہ داڑھی مون نہ سی نہ دین مون نہ اتنی اللہ اکبر ایمان مون نہ اتنی سی داڑھی تو داڑھی بنانا اے او ایمان بناتا ہے سبحان اللہ کہ نہیں ایمان تو سبحان اللہ کو ہاں وہ تو بتا دیا وہ پھر وہ اس پر موضوع غلام رسول جو ہے نا مولا غلام رسول جو ہے اس پر علاقہ موضوع کا ان شاء اللہ وعدہ اس پر ایسا تبصرہ کروں گا اردو میں کروں گا کتاب پر پوچھنا ایسا تبصرہ کروں گا ان شاء اللہ جو تبصرہ سنیں گے ان کو تو بصیرت حاصل ہوگی سمجھ آئی کہ نہیں تو جو خود جو صاحب تبصرہ ہوگا نا یعنی جس پر تبصرہ کروں گا سمجھ نہیں آ رہی. جس پر تبصرہ کروں گا اس کے پاس جب پہنچے گا تو اس کی اگر فصیت نہیں بڑے کیونکہ وہ حسد میں مبتلا ہوگا پتا نہیں کیا کچھ پیدا ہوگی اس کے اندر اگر فصیرت پیدا نہیں ہوگی تو یہ اتنا ضرور ہے کہ فضیحت کی انتہا ہو جائے گی لاہو فضیحت رسوائی کو کہتے ہیں کیا کہوں یار جب تک دین سمجھ نہیں آتا نا بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر حالات واقعات زمانہ دونوں چیزوں کی معرفت سے شہید نہیں آتی تو انسان دین کی خدمت کرنے کے حال میں بھی دین کی تباہی کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے کمان میں اپنے یعنی سمجھ کے مطابق اپنے خیالات میں وہ دین کی خدمت کر رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ دین کی خدمت نہیں ہوتی ایمان سے کہتا ہوں دین کی خدمت نہیں ہو رہی وہ دین کی خدمت نہیں ہوتی وہ دین کی خدمت ہو جائے نہیں ہوتی وہ دین کی خدمت ہو جائے آپ جانتے ہیں آندر فلانے میں چنگی خدمت ماننے میں یعنی الٹی خدمت ہو کرنا فائدہ تھا ہو نقصان جاتا ہے اس کو ہم آکت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہماقت ہم احمق شخص شخصی کو کہتے ہیں کہ اپنے ماتمے گرسین سمجھے صحیح کر رہا ہو لیکن ہو نقصان رہ اس کو احمق کہتے ہیں ہوم فی ہے اولاد کے اندر ہوم حماقت اس کے اندر اتنا صلاحیت نہیں ہے کام صحیح کرتے تو سمجھ نہیں آئی بات یہ ان لوگوں کا لفظ ہوا نا اس کا معنی اردو میں شکوا کچھ میں ساتھ اس کے لئے الفاظ جو یہاں پر چلتے ہیں میں وہ بھی ساتھ بیان کر دیتا ہوں کہ پنجابی کے اندر گلے کو غلط مطلب جانتے سہیت نہیں بدخوئی وہ بدخوئی نہیں ہے حقیقت میں جلاب ہونا چاہیے بدگوئی پھر وہ بھی پیٹ پیشے اگر ساتھ لگ جائے گا تو بدگوئی پکڑ جائے گا سمجھے آپ بولتے نہیں چگلی کہہ دیتے ہیں وہ جی آنا نا میں اور نہیں چپ گل کرتا ہے میں چگلی ہو جانی کسی चुगली چگلی چگلی اور چگلی کیا ہے اس کو نمیما کہتے ہیں عربی ہاں جی نمیمت اس کو قیمت کہتے ہیں عربی وہ نمیما ہے چگلی یہ ہے ادھر کی بات ادھر لگا دے اس کو سنا دینا کہ وہ تیرے خلاف یہ کہہ رہا تھا اور اس کی ادھر اٹھا کر پھینک دینا تاکہ دونوں کو آپس میں لڑا بھیڑا لیا جائے اس کو کہتے ہیں چغلی اب سمجھ آئیے نمیمہ کا یہی مطلب ہے چغل خوری بھی اس کو کہتے ہیں اور چغلی بھی کہتے ہیں پرانے مجید میں ایسے شخص کو نمام کہا گیا کیا کہا گیا نمام ہاں تو غیبت جو ہے اس کا معنی گلا ہے اس کے لیے جو لفظ چگلی کا بولا جاتا ہے بدغوئی کا بولا جاتا ہے یہ صحیح لفظ نہیں ہے وہ چگلی نہیں ہے لیکن میں ان الفاظ کو اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ جن جو حضرات غیبت اور گلے کو نہیں جانتے وہ صرف بدگوئی اور چگلی کو جانتے ہیں کہ پیٹ پیچھے کسی کا بیان کیا جائے تو کیا ہو جائے گا جی چگلی جی؟ ہو جائے گی ان کو بھی پتہ چل جائے, جائے کہ بھائی یہ چگلی نہیں یہ چیز یہ کام ہے بار بار وہی جس کو وہ چگلی سمجھیں گے اور سمجھتے ہیں تو میں اس کا حقیقی صحیح نام بتا رہا ہوں کہ یہ ہے تیبت اور گلہ ہے بس گوئی ہے پیٹھ پیچھے تو اسی بیماری سے ان کو بچنا چاہیے جس کو وہ چگلی سمجھتے ہیں سمجھنے بات, بات کیا ہے <laughs> <laughs> اس کی عطیفہ کیا ہے کہتے کس کو ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ بیان کیا آپ سے پوچھا گیا کہ ہاں مبارک عبت کے متعلق تو آپ نے فرما ذکروں کا یکرہ کیا اجمالا اجمالا کیونکہ صاحب جو صحابہ کرام رضوان اللہ احمد مین پہ بارگاہ رسالت کے جو تلاویزہ تھے گلطان تھے شاگردان تھے وہ لوگ اتنا رمضے تو جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم کو جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجمال کے ساتھ بات بیان فرما دیتے وہ خود بول کے آپ نے اتنا فرما دیا کا ہو کہ تیرا اپنے بھائی کی بات اپنے بھائی اس کا مطلب ہے غیر مسلم ہاں ذمی جو ہے وہ ذمی جو ہے وہ حکمان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے ہر می نے داخل ہوتا وہ آگے چل کر بتا دیتا سمجھ نہیں آتی ان شاء اللہ فرمایا تیرا ذکر کرنا اپنے بھائی کا ہو ایسا ایسی باتوں کا جو اس کو پسند ہے یعنی کیا مطلب کیا اگر ان کے منہ پر کی جائے اس اجمال کی تفسیر حضرت امام عارف اللہ محقق حقے زمانہ صوفی کامل عورت امام برکوی یا برکلی رحمہ اللہ کی کتاب ادفریقت المحمدیہ نام ہے یہ لیکے ادفریقت المحمدیہ کتاب لکھا ہوا ہے نا کا نام ہے المحمدیہ جس طرح کتاب کا نام ہے نا اسی طرح اس کا سبحان اللہ کا نام اگر سریقہ محمدیہ ہے نا بالکل صحیح ہے بالکل حقیقت ہے کہ اس کے اندر جو بیان ہوا وہ طریقہ محمدی ہے سبحان اللہ جی جی مسلم اور بخاری میں تو ہے ہاں سمجھ نہیں آ رہی حقیقت بتا رہا ہوں اس کی حقیقت بتا کر پھر اس کے متعلق احکام بیان کروں گا شرعیت کے احکام تفصیل ہاں اللہ ایسی روشنی ہوگی آپ کو کہیں جب کیا یہ کتاب میں نہیں ملے اللہ اور پھر انجام بتاؤں گا کیونکہ جب حقیقت کھل جائے گی پھر اس کا انجام تو اس کا عذاب کیا ہے سزا کیا ہے یہ کرنے سے دنیا اور آخرت میں کیا پڑتا ہے کیا ملتا ہے انسان انجام آخر میں ہوگا تاکہ پھر در کر, بر کر, بر کر, بر کر سمجھ نہیں آئی آپ تو میرے بھائی طریقہ محمدیہ جو کاشی روڈ کوئٹہ کا سفا ہوا ہے المکتبت الحربیہ کا اس کے سفا نمبر دو سو انچاس پر دو سو انچاس پر امام برکوی رحمہ اللہ نے جو تفسیر تعریف معنا غیبت کا تفصیل بیان فرمایا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ ہے عمارت اور ان کی وہ ہے ذکر مساوی عقیقہ المعین المعلوم عند المخافت او محا تف ہی او ملے من گئی على وجه جوارے ہے تیرے مس... کسی مسلمان کا اپنے کسی مسلمان محائشن معلوم دل مخاطب کہ جیسے آپ بات کر رہے ہیں اس کو پتا ہے فلاں شخص ہے وہ جانتا ہے کہ فلاں شخص کی بات ہو رہی ہے اس کی برائیاں بیان کرنا زبان سے ذکر کا لفظ ہے زبان سے بیان کرنا اور محاقات وا یا اس کی بری باتیں جو ہیں ان کی نقل اتارنا کیا کیا کرنا نقل اتارنا فلاں ہوتا ہے بولتا کپڑے بیاں نہ کرے نقل کر کے وا یہ نقل بھی قیمت ہے محا مل جائے ہاتھ نالجاشارے کد بیان کر رہا اس کا کد چھوٹا ہاتھ نہ آ کے ایڈا سارا گھر اکل جی ہوئے سمجھ آئیے اور مینل جب آخر اشارے کر کے دس دے باہر اگلے دوستے کسی کا ہے کسی رنگے جی ظاہر کرنا سمجھ نہیں آ رہی یہ ناچیز کیا سیدھے نے سادے الفاظ کسی کے عیب کسی کے عیب کسی مومن کے عیب یا جو بال حکام میں مومن کے حکم میں ہے وہ ذمہ اب سمجھ آ رہی ہے اس کے عیب پیٹھ پیچھے بیان کرنا کسی بھی رنگ میں ظاہر کرنا ان کو اشارے کے ساتھ نقل کے ساتھ زبان کے ساتھ سب اس میں آ گیا لیکن گالی مقصود ہو یعنی اس کا عیب عیب محاذ ایب ہی ظاہر کرنا مقصود ہے یہ سب ہو جاتا ہے اس کو سب کیا. کیا کہتے ہیں سب مقصود ہو ہاں جی اور خزب مقصود ہو یہاں پر انہوں نے اللہ وجید صاحب وال ب لکھا ہے بغض اس سے ہو نفرت ہو یہ ہوتا بھی زیادہ تر بندہ غیبت کرتا ہی اسی کیا جس کے خلاف نفرت ہوتی ہے نا ہاں محبوب کے تھوڑا کرتا ہے. جس سمغد رکھتا ہے نفرت رکھتا ہے یار میرے دل نو چنگا ہی نہیں لگتا جی چنگا نہیں لگتا توڑ شروع ہو جانا ہے ہو جو ہونا ہے منہ چکر نہیں جانا بال بوگ اچھا جو میں نے پڑھا در مختار شریف کے اندر اور تنویر الفسار شریف کے اندر یہ تنویر الفسار در مختار کا مطن ہے ہمارے انفی کی بہت بڑی کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے انما نمل لو ذاکر مساوی اللہ وجہ اتمام انیبتر خاندہ یرید السبا وہاں پر بوگلہ یہاں پر غزب قلب غضب غصے میں آ کر محض اس کی برائی پیار کر دینا برائی کا کر دینا کسی بھی رنگ میں غضب غصے سب عیب یہ مقصود ہو محض یہ لگانا سمجھ نہیں آ رہی یہ حقیقت کو ذہن میں رکھنا کہ کسی کے عیبوں کو کسی بھی رنگ میں ظاہر کرنا سمجھو کسی کے ایبوں کو جو اس میں ہیں یہ بھی شرط ہے اگر نہ ہوں تو ظاہر کر رہا ہے بیان کرتا ہے بیان کر رہا ہے پھر اس کو بہتان کہتے ہیں اس کو غیبت نہیں کہتے سمجھ نہیں آ رہی اگر کسی کے ایب بیان کیے جائیں ایسے کہ جو اس کے اندر موجود ہیں تو پھر غیبت ہوتی ہے اگر پیٹ پیچھو جن کو کانڈ پیچھوانے ہاں کیا نیا کانڈ پیچھو کڑک شوج نو کہ ختم کے غصے میں ارادے نات محض دوست نفرت کے اردے نارت نفرت کی وجہ نال ہوئے اور کوئی مقصد نہ ہو تو پھر جا کر یہ غیبت بنتا ہے سمجھ نہیں آئی ایپ ایسا جو موجود ہو اس کے اندر بایا جائے بیان کے سب سے غضب عیب جو ایب صرف ایب لگانا تاکہ اگلے کی نظر میں وہ گر جائے سمجھنی بات کیا ہے صرف یہ ہو گز کی وجہ سے غصے کی وجہ سے یہ کام کرنا اور ہو بھی پیٹھ پیچھے رو پر نہ ہو تو اب وہ ایب چاہے اس کے مال کا ہو چاہے اس کی جان کا ہو چاہے اس کے لباس کا چاہے اس کے قد کا چاہے اس کے کردار کا چاہے کوئی ہو سمجھ نہیں آئے آنا. اگر کپڑوں پر آپ رکھ لیا اس کی گاڑی پر رکھ لیا اس کی گاڑی ایسی ہے تو ہے اوزی گاڑی اچھا یہاں ناسک کو جو سمجھ آتا ہے نا کہ غیبت کے زمرے کے اندر غیبت کا جو دو بتایا طریقہ اس کا سبب ایب ہو سب ہو غذب ہو گمز ہو اس کے ساتھ ناچیز کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اگر یہ بھی اضافہ کر لیا جائے تو ضروری بہتر ہے بلکہ ضروری ہے استحقار اور حقارت کے لیے لیکن وہ میرے خیال میں سب کے اندر آ جاتا ہے وہ سب کے اندر آ جاتا ہے استحکار اگر احتیاط مقصود ہے افتہکار مقصود ہے اس کا عقید بغا کا میرا دو سب اس کے اندر آ جائے گا سب دیر میں رکھنا یہ وہ ہلاکتے بیان کر رہا ہوں جن کے بغیر جن کے جن کو نکالیں گے نہیں تو نجات نہیں ہوں گی یہ دیر میں رکھنا یہ وہ کبیرہ گنا ہے کہ دعائی خدا اور آگے بدید بتاؤں گا جب آپ کام بتاؤں گا اس کے اندر تو یہ ہے کہ آم لوگ جس طرح کہہ دیتے ہیں نا وہ ایک کیڑا گرا ہے اس سے کافر ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے خدا کے حرام کیے ہوئے پکے یقینی کام کو حرام ہی نہیں سمجھا یہ یہ طریقہ محمدی سے آپ کو سناؤں گا ابھی سناؤں گا عبارت پڑھ کے سناؤں گا کتنا بڑی لانا تیمان سے بتانا یہ خبردار کرنا ضروری تھا کہ نہیں تھا میں تو اس وجہ سے کرتا ہوں میں جو بھی بیان کرتا ہوں نا اس وجہ سے کم از کم یار اللہ تعالیٰ کو فرماتا ہے پورا فولن سدی دیں گی اللہ فرماتا ہے بات سیدھی کرو تمہارے امال کی اللہ اصلاح کر دے تمہارا تو میں کہتا ہوں یار سیدھی بات اگلے کو سمجھا اللہ تعالیٰ خود کرم کر دے گا مجھے اللہ تعالیٰ سیدھا کر دے گا تو میں اپنی اصلاح سب سے پہلے مقصود یہ رکھتا ہوں کہ میری اصلاح ہو جائے کیونکہ مجھے الحمد اپنے آپ نظر آتے رہتے ہیں محسوس ہوتا رہتا ہے کہ یہ خرابی تیرے اندر ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے وہ جب خرابی اپنی محسوس ہوتی ہے تو پھر ندامت بھی ہوتی ہے پھر اللہ سے مدد مانگتا ہوں کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ جو کام ہے نا ان, ان لانتی اندر کی خرابیوں سے نکلنے کا یہ اللہ کے فضل اور مدد کے بغیر نہیں ہوتا بس یہ وہی کام کیونکہ یہ نام کا اپنا مسئلہ ہے بزرگ لوگ فرماتے ہیں کہ اصل پہلوان وہی ہوتا ہے مجھا اللہ اقبال کہتا ہے نا وہ کہتا ہے ارے پہلوان وہ کافر تھے کافر سے جنگ جیتنا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی کمال نہیں ہے ارے اقبال کیوں وہ کہتا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے قرآن کافر مردہ ہے تو لاکھوں مردے کھڑے ہوئے ہیں اگر تو وہاں سے جیت کر آ جاتا ہے تو یہ کمال نہیں ہے اللہ کیونکہ مردوں سے لڑ کر آ رہا ہے اقبال کہتا ہے قرآن میں آیا ہے مومن ہے زندہ سبحان اللہ لہذا اپنے آپ سے جب جیتے گا تو پھر تو غازی شمار ہوگا اسی وجہ سے رسول اکبر یہ اپنے آپ سے جیتنے کو جاد اکبر جا دے اپنے آپ سے لڑنے کو جاد رجحانہ بل الجہاد السبر الجہاد الکبر سبحان اللہ نہیں شادی یہ بہت شاہیمان سمجھ نہیں آ رہی بات کی تامل جامع سفیر پہ بھی آ رہی جب مغل جواب میں کمز الحمان کے اندر, امام تے اندر تے قلال جہاد اکبر بھائی سمجھ آئیے سبحان اللہ نہیں آئی کیا بات ہو گیا دیکھو نماز پڑھیں نماز کے بعد ہاں جائے اس وہ جو ہے نا ہاں نہیں وہ یہ موضوع میں نے موضوع جو ہے نا نہیں جی میرا پھر لین بدل جائے میں پہلے پورا کروں گا پھر کہیں جاؤں گا سبحان اللہ لین میں جو باتیں آ جاتی ہیں جب لین کی توجہ ہو جاتی ہے کسی طرف وہ پھر ہاں خالی سے نقصان ہو مطالعہ غیر ہو جاتا تھا تازہ تازہ مطالعہ باتیں ذہن میں روک لیں دوبارہ شروعات دوسرا مقصد ایسے باطنی خفیہ غیر محسوس گناہوں کے بیان سے ناچیز کا یہ ہوتا ہے کہ دوستوں کی اصلاح ہو جائے اپنی اصلاح اور دوسروں کی یہ دو مقصد رکھتا ہوں سامنے جس کی وجہ سے میں ہماری پہلی کوشش اعتقاد صحیح کرنا ہوتا ہے کوفر مخالفت پیدا کرنا ہوتی ہے بات کو سمجھنا ہی. یہ جو موضوع اس طرح کے میں لگاتا ہوں عملی اصلاح کے عملی اصلاح کے جو موضوع میں ہوتے ہیں وہ اپنوں کے لیے ہیں اپنوں سے مراد جو ہمارے بیان فکر کو ہمارے بیان کردہ دین کو مانتے ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں جو نہیں مانتے وہ ہمارے غیر مخالف میں بیوقوف نہیں ہوں کہ میں ان کی اصلاح کو مد نظر رکھ کر اور یہ عملی باتیں کروں ان کا تو احتجاج خراب ہے جن کا عقیدہ خراب ہو ان کے لیے عمل کی اصلاح کرنے والا تو بیوقوف ہوگا لاکھ عمل کی اصلاح کرو جب تک اطکار سے نہیں ہوگا عمل فائدہ نہیں دیتا اس وجہ سے ناچیز نے جو عملی اصلاحات کے موضوع لگائے ہوئے ہیں وہ سب کے موضوع لگائے ہوئے ہیں وہ سب اپنوں کے لیے ہیں. یعنی ان کے لیے ہیں جو اس دین کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اس کو سچا مان لیتے بات نہیں سمجھ آئی اور جو باقی موضوعات ہیں اعتقادی وہ مخالفین کے مطابق وہ باہر کے لوگوں کے لیے یہ فرق ذہن میں رکھنا سمجھ آئی نا یہی تو مسئلہ ہے یہ جتنے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ کیا ہیں یہ محمد یہ ان جہنوں کو اتنا تمیز نہیں ہے میں جو کہتا ہوں دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا اکبر الہبادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور غفر اور علامہ اقبال جو رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرح وہ یہ جو حضرات فرماتے ہیں نا یہ دین بزرگوں کی نظر سے پیدا ہوتا ہے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 خود یہ خود بادہ بادقیدگی میں مبتلا ہوتے ہیں جو بیان کرنے والے ہوتے ہیں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 مراد اصل تو اس کو سوچ بڑی بیماری کا سوچ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی اسی طرح یہ روحانی طبی یہ روحانی طب ہے ہاں الاماطباؤدین حدیث میں آتا ہے جامعہ الشغیر کے اندر بڑا سال جامعہ الصیر امام سیوسی کے اندر الاماطباؤدین اور علماء سے وہی مراد ہیں جو امبیاء علیہ السلام کے وارث ارفی شر، علماء شرع شریع والا شرعی والا معمول آدھا ارفی نہیں لوگوں کو لوگ تو کس کو پتا نہیں کہہ دیتے عالم جس کی داڑھی دیکھتے ہیں اس کو عالم تمہیں لوگوں کیا ہے لوگ تو تمہیں حکومت شرعیت مطالعہ جس کو عالم کا ہے شریعت میں وہی عالم ہوتا ہے جو وارث امبیاء ہوتا ہے امبیاء علیہ السلام کی وراثت جس اور امبیاء کی وراثت ان کا دین ہے اور ان کا وارث پھر وہی وہ ہوگا جو ان کے کی دین کیا سمجھتا ہو لوگوں کو سمجھتا ہو حوال زمانہ کو سمجھتا ہو ادھر دین کو سمجھتا ہو پھر اس کے اندر خیانت مت کرے ہم بیان کی طرح ڈنکے کی چوٹ پر دین کو بیان کرے دین کے بیان کے اندر خیانت نہ کرے وہ ہے نبیوں کا وارث آہ! آہ! وہ ہے شریعت میں عالم ورنہ لوگوں میں عالم تو کیا ہوا. جو پودو ہیں زمانے کے وہ بھی شیطان جو بدترین لوگ ہیں کلانتی ترین ہیں, رہزن ہیں, ہیں, ہے راہ زن ہے ڈاکو ہے راستہ خدا رسول کے دین کا راستہ مارنے والے ہیں آہ! آہ! وہ بھی لوگوں کے نگاہ کے اندر عالم ہے میں جن کو مومن شمار نہیں کر سکتے یار جن کو انسان شمار نہیں کر سکتے ان کو علماء سمجھتے ہیں لوگوں کا یہ حال ہے کتنا بے وقوف ہے زواجر کے اندر میں نے پڑھا ہے گنا ایک گنا لکھا ہوا ہے کبیرہ تو قرا علما فاسک جو ہیں بدلاخ بدعقیدہ تو جہاں رہے پت عقیدہ نہیں احمال جو ہے ان سے میل جول رکھنا یہ خود کبیرہ گناہ امام ابن حجر حضر ہے تمی مکی احمد اللہ نے دروازے کے اندر شمار کیا بتاؤ لوگوں کا کیا ہے اسی وجہ سے حضرت سعید رائے امام محمد رحمہ اللہ کے متعلق لکھا ہوا ہے برے مختار کے انہوں نے فرمایا کہ یار یہ جن کو یعنی ایسے عوام کلانام جو دین کی بات کی طرف توجہ ہی نہ کریں بس ٹھیک ہے تو یہ صحیح آپ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو نا اگر میرے غلام ہوتے اگر میرے غلام مرد ہوتے مرد تو غلام رکھنا بھی کوارانہ کرتا میں سب کو آزاد کر دیتا ہوں سید رحیم محمد رحمہ اللہ فرم مختار اب بات سمجھ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 اگر پیٹ منہ پر کرو تو برا کرے برا سمجھے وہ چاہے دنیاوی ایب ہو چاہے دینی ایب ہو کسی طرح کا تو وہ غیبت کے زمرے میں آ جائے گا کس پر عبارت سنیے اصطلی قطل محمدیہ کے اندر صفحہ نمبر 251 سے پڑھ رہا ہوں آپ فرماتے ہیں اب آگے بات سمجھ اور آدیش و مبارکہ سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے واضح طور پر اسی پر عادی سے مبارکہ کچھ پیش کر دیتا ہوں جی بولتے نہیں ہوتا وہ ذکر ہو ذکر بدین و دنیا لا کی یوشکرا تمہاری فت المخاطب ہاں مخاطب اس کو جانتا ہو جس کے بعد اس کی بات ہو رہی ہے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 یہ <سؤال> نسخہ جو پڑا ہے نا ارناؤت والا بولے اس کی دودھ آخری جلدی جلدی کرو آخری اور اس سے پہلے دونوں جلدی کرو جلدی سمجھ نہیں ہے بات مومن کا احترام اور مومن کی عزت کے متعلق آپ کو بتاتا ہوں بات میں نے تازہ پڑھی ہے آپ کے لیے بہت اچھی ہے آپ کریں گے ان ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں اپنی اصلاح کے میں کوئی مامے وقت نہیں ہوں کوئی نوز بل کچھ بس میں اب یوں کرے یعنی یوں سمجھیں آپ کو سناتا ہوں اپنی اصلاح کے لیے آپ کی اصلاح کے لیے یا اصلاح مقصود ہے یا اپنی مغفرت مغفرت بھی ساتھ ہوگی کہ تمہاری اصلاح ہوگی تو اللہ تعالی ہو سکتا تمہاری وجہ سے میری مغفرت مقصورت خرمات یہ مقصد ہے میرا سمجھ نہیں آئی تو فرمائے عالم علماء ہاں تو میں مومن کی عزت کے متعلق اچھا مولانا ندی ادھر کو بیٹھے عمر صاحب ہمارا عمر امار حضرت وہ رسائل آبدین ٹُلا نظر اس کے اندر ایک واقعہ پڑھا ایک بزرگ کے متعلق میں آپ کو بلد بلد سناتا ہوں اسے اس بہت ضروری ہے مومن کا احترام میں ایسی حد میں ذہنی طور پر ہوں عملی طور پر نہیں ہو سکتا ذہنی طور پر ہوں ایسا ذہن یہ رکھتا ہوں یعنی اعتراض میں یہ بات ہے مومن کی عزت جو ہے وہ زیادہ ہے اور اس کو ملوز رکھنا ضروری ہے ہمارے دوست جو ہے نا قرآن محل پر قرآن محل بنا رہے ہیں نا حضرت صاحب نے یہ ابتدال پر رہنا بڑی بات ہوتی ہے یہ بات ذہن میں رکھ سنتے ہیں تو دنیا دار لوگ جو ہے نا دنیا میں یہ لوگ افراد کا شکار ہو جاتے ہیں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں قرآن مال شریف بن رہے ہیں اب ان کے اندر غلب ہو رہا ہے افراد ہو رہا ہے حد سے بڑھ سجاوز ہو رہا ہے ہاں جی فضولیات میں پڑھ رہے ہیں کہ قرآن مار پر لاکھوں روپئے لگ رہے ہیں ان پر ٹائلیں لگ رہی ہیں رنگین ہو رہا ہے جناب جی پھر میناریاں بن رہی ہیں پلان بن رہا ہے جن چیزوں کی مسجد کے اندر بھی اجازت نہیں تھی میں اگلے دن پڑھ رہا تھا خود میں نے کتاب خریدی ہے امام مہد سے کثیر احمد اللہ کی کتاب الحکام القبیر سمجھ نہیں آئی اس کے اندر پتہ نہیں کتنی آدی سے مبارکہ میں نے پڑھی روایات صحابہ کرام کی آثار اور مرفوع آدی بھی پڑھی ایک موقوف رواج جو اپنا ایک حضرت موقوف رواج حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عبد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہیں نماز پڑھنے گئے مسجد مسجد پر کیمرے لگے ہوئے آپ نماز آپ نماز میں شریک میں باہر اللہ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 اللہ اللہ جو اللہ خرچ اللہ ہوتا تھا دین پر دین پر کیا مطلب اللہ کے ah. بندوں پر خرچ ہوتا یہ منافق شمار ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر پر خرچ ہو اور اللہ کے بندے برتے رہیں مومنین تڑپتے رہیں ان کی ہزاروں ضرورتیں جو ہیں وہ اسی طرح رہیں اور ہزاروں ضرورتیں جو ہے وہ پڑی رہیں پوری نہ ہو وہ پریشانی میں وہ مبتلا رہے کبھی وہ عزت بیچنے پر ہو کبھی کسی کے ساتھ فراڈ چکر بادی کرنے پر آ جائے کبھی کسی پر کسی گنا پر آبادہ ہو جائے اس کا خیال نہ رکھنا اب مساجد پر دیکھ لے پہلے لگ رہے ہیں یہ, یہ ظالم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کو راضی کرنے کے لیے خدا کا گھر سنوارنا ہے ارے بھائی یہ خدا, گھر, یہ خدا کا گھر یہ خدا کا گھر نہیں یہ خدا کی عبادت کا گھر ہے یہ خدا کا گھر وہ تو ذاتی بے گھر ہے وہ تو ذاتی بے گھر ہے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 مومن کا دل ہو تافر کے دل کی بات نہیں ہے <سلام> مومن کا دل ہو میں نے پڑھا دیکھو مومن کی قدر جو لوگ کا جانتے تھے وہ کیا لوگ ہیں یہ <سلام> فکرا لوگ مومن کی قدر سے فقیر بنتے ہیں ذہن میں رکھنا اسی وجہ سے شادی شیخ شادی بلبل شیراز فرماتے ہیں رحمہ اللہ بزرگ <سلام> طریقت مجھ خدمت خلق نے تسمی خوشادہ ہو دلکنی فرمایا طریقت اگر پوچھتے ہو تو نبی کا طریقہ کیا ہے فرمایا خدمت خلط خدمت یعنی شریعت کے مطابق یہ نا گولوں والی خدمت ہاں یہ دونوں طرح کی خدمت کرتے ہیں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 یہ تو عجیب بات ہے کہ میں اگر ذکر کروں انسانوں کا تو آپ کا ذہن سور کی طرف چلا جائے آپ کا گدڑ کی طرف چلا جائے تو یہ تو آپ کے ذہن کی ملتا ہے ہوگی کرنا بڑا فرق آپ نے کیسے مٹا دیا کہاں انسان اور کہاں احمد کہاں درندہ سمجھے ہر اس وجہ سے یہ گنتی میں آیا ہی نہیں یہ شمار میں ہی نہیں ہے انسانوں کی شمار میں ہی نہیں ہے یہ لوگوں کا ذکر اب بات جب میں ان کا ذکر کروں گا پھر نامزد کروں گا ان ہاں یہ زیر میں رکھوں جب ان کی باری آئے گی یا آتی ہے تو میں نامزد کرتا ہوں کروں گا پھر آپ گھبرائے نہیں یہ نہیں ہے کہ میں اشارے کی نئے میں بولوں گا نہیں اشارے میں کیا بولیں رمض و عمار زمانے کے لیے موضوع نہیں ہمارے اقبال کہتے ہیں بولتے نہیں بیٹے کون سی غلطی ہے یہ مالا بات سمجھ آئی بیٹے اچھا تو یہ بھائی قرآن مال پر کیا لگ رہا ہے آپ کو مال لاکھوں روپے لگتا ہے پھول بوٹے وہ کیا ہے جو قرآن پاک رکھا ہوا اس نے بوسیدہ ہونا ہے اس نے ختم ہونا ہے اب یہ اوپر کیا کر رہے ہیں حق بنتا تھا کہ سادہ بناؤ جس طرح وسیم صاحب نے ادھر بنایا ہوا ہے لیکن خلق خدا پر کیونکہ نفس ان کو اجازت نہیں دیتا نفس وہ تک ہوتا ہے نفس انسان سے نفرت کھاتا ہے ہاں یہی تو ہے تو ادھر لگتا ہے مزا لے انسان پر لگے یہ لوگوں کی یہ بھی نفس پرستی میں آ جائے گا ذہن میں رکھیں یہ ہمارے دوست لوگ جو اس طرح قرآن مال بنا رہے ہیں میں نالاؤں میں اس پر خوش نہیں ہوتا ذہن میں رکھ سادہ بناؤ جو مقصد ہے قرآن کو محفوظ کرنا تاکہ بے آدمی سے بچے یہ اوپر کیا کرتے ہو تو تھوڑا با پڑھ رہے ہیں کسی کو کتاب لے کر دو بات پر خرچ کرو دین کے مدارس پر خرچ کرو جو دینی مدارس تمہارے کھلے وہ ان پر لگاؤ طالب کا کوئی ایک چھوٹی کرم دینے والا دوسرے ماں کام پر لگاتا ہے جتنا پیسہ لگا تو زیادہ سواب رکھتا ہے آنند احساس ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے مرا سب کا پتا نہیں ہے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 اس نے پوچھا حضور کیوں فرمایا یار دل توڑنا گوارا نہیں کیا میرے گھر روزہ توڑ لے تو نفلی ہے چلو پھر میں کھلوں گا ہم دل توڑنے پر رہتے ہیں ہاں یہ ہمارے ساتھیوں سے بہت مجھے شکایت ہے جہاں سے کوئی مجھے ملتا ہے وہ یہی شکایت کرتا ہے جی فلاں نے یہ کیا میرے ساتھ جاتا ہے فلاں نے یہ کیا میرے ساتھ اور دوست دوست یعنی یہ اس فکر میں آنے کے بعد یہ کام کرتے ہیں سمجھ نہیں آئی میری بات کی یار اب ذرا اس سے میں حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں کہ یہ کتنا پلٹی دنیا ہوگی ہے کابے کی طرح پیٹھ نہیں کرتے اور مومن کی پرواہ نہیں کرتے اس کو ذریع کرنے پر زور ہے اور اس کی عزت بنانے پر زور ہے یہ صحابہ کی روشنی تھی خدا را یہ ہمارے اسلاب کی روشنی صحابہ کرام کی یہی عظمت تھی تو قرآن مجید پر سونا لگانا چاہتے لگا سکتے تھے یار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 اور جو خرچ ہو رہا ہے وہ حضرت انسان پر خرچ ہو رہا ہے سمجھ نہیں آئی دین پر خرچ ہو رہا تھا جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں خرچ کرتے تھے اس کی برکت تھی کہ دین ہر طرف ہی آج قرآن مجید پتہ نہیں کتنے رنگوں میں چھپتا ہے نہ قرآن پر عمل ہے نہ اس کی تعظیم ہے ہاں جی سب تک سونے کے ساتھ بھی لکھتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ لکھے ہوئے لیکن ہاں جی وہ لکھا ہوا ہے رکھا ہوا ہے تو وہ تعظیم مقصود نہیں ہے لانتیوں کی کو جو لکھ کر رکھا ہوا ہے اتنا خوبصورت وہ ایک نمائش بنا رکھا ہے وہ عجائب گھر کے اندر جس طرح چیزیں رکھی ہوتی ہیں سجا کر وہ عجائب گھر تکبر کے طور پر رکھا ہوا ہے وہ نامرات لالت ڈال رہا ہے یہ, تو یہ عزت نہیں ہے قرآن کی قرآن کی اصل عزت یہ ہے کہ اس کے کام کو سمجھو اس پر عمل کرو مانو پہلے مانو پھر عمل کرو امل لوگوں کو یہ خلق کے خدا کے ساتھ جس طرح کے دوستی اور کا درد دیتا ہے اور جن جن انسانوں کی یہ خدمت کا درد دیتا ہے جن پر رحم اور شفقت کا درس دیتا ہے ان کے ساتھ شفقت رحم مہربانی دوستی سے پیش آؤ یہ قرآن کی خدمت ہے سر اس کے برخلاف یورپ والے قرآن کی تبات کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں یورپ یا والے یار کیسے جی بات ہے یوج ن یہ عرب میں کتابیں کر پتہ نہیں کیا کیا خوبصورت آ رہی ہیں لیکن قرآن کے آکام اور قرآن کے جو عقائد نظریات ہیں ان کے قریب نہیں بٹر رہے دے سمجھ نہیں آ رہی آ! تو میں نے رسائل ابن عابدین شریف کے اندر پڑھا سمجھ نہیں آ رہی میں پڑھا وہ بڑے والا یار لیاؤ یار نشان وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا جڑا ابن ماجہ شریف جلدی کرو کیا بتاؤں اس میں آ جاتا ہے میں بتا دیتا ہوں رسائل کرانا چاہتا ہوں ہاں جی اس کے اندر جناب یہ دو سو یہ جناب نا انہوں نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے یہ آگے یہ دو سو بیس سفے پر ہے کتنے سفے پر ہے امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ کا سلسامل ہندی لے نسفرت مولانا خالد ان نقش بندی سلحامل ہندی لسفرت مولانا خالد ان نقش بندی عرب کے بہت بڑے ولی ہوئے عارف اللہ عالم سے بہت بڑے عالم سے بہت, بہت بڑے بزرگ تھے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 آخر میں پہلے اس شخص کا رد کیا جنہوں نے ان کے خلاف کوئی زبان درازی کی ہوگی جس میں پھر آگے الخاطمہ دو سو اٹھارہ سفے پر خاتمہ کا عنوان دے کر ان کے حالات مختصر بیان فرمائے ہیں دکھتے چلے آئے ہیں کہ آپ نے فلاں فلاں جگہ یہ کتابیں پڑھی پڑھ کر فلاں آئے کے کیسے وہ یہ جناب جی نا کا نشر شریف جو ہے نا شیخ خالد نقشبندی مندر اللہ کا نقشبندی بھی تھے قادری بھی تھے سوربردی بھی تھے خوب بھی تھے چشتی بھی تھے تمام سلسلے رکھتے تھے تو آپ کے نا یہ جناب سلسلہ جو بڑے ان کے بزرگ تھے جن کا جن تک ان کا نصب پہنچتا تھا وہ پیر میکائیل سرکار تھے صاحب الساب ارب کے اندر عراق میں لوگ تو ان کے وہ بزرگ ہیں صاحب وہ میکا حضرت میگائی جو رحمہ اللہ ان کو چھ انگلیاں والا کہتے تھے وہ اس وجہ سے چھ انگلیاں تھیں ان کی فلکت تو آگے یہ حضرت فرما رہے ہیں سمجھ نہیں ان کے متعلق یہ لکھا ہے کہ یہ جی اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں نکلے ہوئے پڑھتے پڑھتے پھر اللہ تعالی کے بندوں کی تلاش میں نکل پڑے یا مدینہ شریف پہنچ گئے کہاں پہنچے تو وہ فرماتے ہیں کہ کون تو فتح شو من نسفر بے باد نسف واعمل بے حاق اللہ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 ان سے ملاقات کی یا <rapper> شخص بزرگ تھے وہ چند نصیحتیں انہوں نے مجھے کی ان میں سے ایک تھی لاتو بادر تھی مک کا طبی انکار انہوں نے مجھے فرمایا جو نصیحت کی غالان نذیر صاحب یہ توجہ اس بزرگ نے مجھے نصیحت کی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 تو جلدی سے انکار نہ کرنا پر کہہ دینا یہ کی کر کے بیٹھا ہے انتظار کری خاموش رہنا جلد بازی نہ کرنا بڑے تصبت کے ساتھ پھر تم پر وہ ایک ظاہر ہو وہ کر دے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 بکرت یوم الجما الحرما تمن سم نہ مکہ شریف گیا مکہ شریف میں جس طرح جانور قربانی کے لیے ذبح کرتے ہیں پھر لے جاتے ہیں اسی طرح, <تصفح> طرح, <تصفح> طرح <تصفح> میں ہو گیا جیسے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کوئی نذرانہ پیش کرنے آیا ہوا ہوں پہنچ گیا کابر شریف میں کتاب امام جزوری رحمت اللہ کی. مشہور شور ہے, ہے. یہ عو... زی تو یہاں پر زی غلط ہے ایک شخص میں نے دیکھا سفید شریف کی اور عوامی لباس میں ملبوس تھے جس طرح کہ عام جٹ دیسی طبقے کا ہوتا ہے جیسے حضرت صاحب ہمارے پیچھے رہتے پرویش لوگ ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں وہ نمایاں شکل نہیں بنا دیتے پہچانے جائیں نا انگوشت نما انگوشت نما ارے بھائی انگوشت نما جو ہو نا وہ لباس نہیں کرتے وہ کام بھی نہیں کرتے ایسے تو وہ پیٹھ جو ہے نا وہ کر کے بیٹھ رہے ہیں یہاں پر آئے شاہ روان بابا جو علیہ من غیر حائل شاد شاد روان کا لفظہ ہے میرے دن میں نہیں ہے لیکن جو مجھے شیاپ و سباق سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کاعبے کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھے ہوئے کابے کا کسی حصے کا کوئی ہوگا یا جو بھی ہے اس کی طرف پیٹھ کر کے میری طرف رخ کر کے بیٹھے ہوئے تھے بات کو سمجھنا اب یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں آل آل آل آل آل آل آل آل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 میں اس وجہ سے پیری طرف رک کر کے بیٹھا ہوا ہوں کیونکہ پتا تھا کہ یہ بھی مومن ہے اور مومن بھی عام نہیں ہے جو اللہ کے لیے ایسے پھر رہا ہے اس <تصفح> <تصفح> کی تلاش میں ایسے پتری ٹھوکنے کھا رہا ہے کہاں کہاں پر پھر رہا ہے یہ طالب المولا ہے کوئی صحیح مومن ہے تو فرمانے لگے میں توجہ پلے مارے وہ الگ سے القاب وہ توجہ ہی اما مدینہ میں <موسیق> ادھر پیٹھ کر کے بیٹھا ہوا ہوں تو تیری طرف میں رخ کر کے بیٹھا ہوا ہوں کیونکہ تمہاری عزت جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے آہ شاید آہ شاید آہ آہ آہ پھر ساتھ ہی فرمایا آہ آہ آہ آہ وہ مدینہ شریف میں جو تمہیں ملا تھا اس کی نصیحت کو بھلا دیا تم نے آہ آہ خالد نقشبندی بندی اللہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ تھی بہت بڑا اللہ کا بنتا ہے باتیں مدینہ میں ہوئی تھی یہ یہاں کہہ رہا میرے دل میں خیال اٹھتا ہے یہ پہلے بتا رہا سمجھ نہیں آ رہی فلم اشوک کا انیا بقد تسر بالا خلق فن کبب تو اللہ یدہ وسل تو لحاف ہوا وہی اور فرماتے ہیں آز کہ میں سمجھ گیا کہ یہ خالی ولی نہیں بہت بڑا ولی ہے اللہ کا لیکن یہ عوام کے لباس میں اپنے آپ کو چھپائے پھر رہا ہے سیفیوں کی طرح ہوتے وہ تو ادھر بیٹھ کر خود بلا رہے ہوتے نا ولی ادھر بیٹھ رہے کدھر جا رہے ہو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 لا دیار فرمانے لگے تیرا حصہ ادھر نہیں ہے عرب میں ہندوستان میں پڑا ہے ادھر جاؤ پھر آگے میں بیان کیا کروں پھر وہ چلتے ہیں اور ادھر آتے ہیں کون سے بزرگوں کے پاس آتے ہیں وہ سارا لکھا ہے کیسے آ کر ہاں جی حصے ہوتے ہیں جن کو وہ خلافت سیفی ہوتے تو وہ تو کہتے ہیں تمہارا کہیں سنی ہے ادھر ہی ہے اور باقی جو لعنتوں کا حصہ ہوتا ہے وہ سارا آپ کے پاس ہی ہوتا ہے لعنتوں کا حصہ جو اللہ کی رحمتوں کا حصہ ہوتا ہے وہ بانٹا ہوا ہے اتراپ نے اللہ وہ پتہ نہیں بہرحال سمجھ آ رہی ہے پتو اللہ رحمت کے دروازے تیرے کھلیں گے تو وہ ادھر جانا پڑے گا ادھر نہیں ہے اب میں نے کیا سنایا ہے آپ کو وہ حدیث پاک یہ حدیث پاک کے الفاظ کچھ اس میں آ گئے آجد، آجد، آجد، آجد، اے؟ اے؟ اے؟ اور وہ جو ہے حدیث بارکار جی سونا ابن ماجہ شریف کے اندر مفہوم آ گیا ٹھیک ہے نا یہ ابن ماجہ شریف کے حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سے مخاطب ہو کر فرمایا کتنا تو جمی اللہ تعالی نے کتنا تجھے حسین بنایا کتنا عزت احترام والا بنایا لیکن اے قابے میرے مومن کی عزت کچھ زیادہ ہے آج ہم میں منافقت آئی ہے اس منافقت کی وجہ سے یہ لانٹی لوگ منا, منافقت ہے یہ ساری اور ہمارے جو بھولے ساتھی ہیں وہ جناب جی ادھر قرآن محل پر لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں ایسے جناب کوئی پلستر ہو رہا ہے فلس. خدا کے بدو شادی چڑائی کر کے اس کے اندر قرآن کو رکھتے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 سکولی کتے ہیں تو وہ عمارتوں پر سڑکوں پر لگاتے ہیں کمینگی کے تفتروں اور رہائشوں پر لگاتے ہیں اپنے عیاشی بدماشی کمیونگی بغیر کے کونی محل اور ہاؤس سکیموں پر لگاتے ہیں کتے کے بچے انسان بھر رہے ہیں وہ سرمایہ دار سب کا کتوں کا اور ہمارے جو بھولے ایسے ہیں کہ اگر ان کو حضرت صاحب نے قرآن مال کا راستہ دکھا دیا مجھے سب کچھ لگا رہے ہیں ان کو اتنے مت نہیں ہے مجھے کسی نے بتایا کھلا نے جناب اتنے بیس لاکھ لگا دیا ہوئے ہوئے فوٹو اتار کر دیکھتے ہی رہتے ہیں افسوس ہے اللہ تیری یہ فوٹو دیکھنا چاہتا ہے اس کے انسان پتہ نہیں کس خواری کے اندر کس تنگی کے اندر کس مہنگائی کے دور کے اندر جی رہے ہیں تم ان کا خیال نہیں کرتے اور بڑھا لگا رہے ہو یار کچھ تو خدا کرتا ہوں میری یہ مجبوری نہ ہوتی کہ کتابوں کے بغیر گزارا نہیں ہوتا ہمارے حالات ہی ایسے ہیں ہر طرح کی کتاب خرید کر کے رکھنا پڑ جاتی ہے ہمیں ہاں جی ورنہ میں خود اور اب بھی الحمدللہ جتنا توفیق ہوتی ہے میں مستحق طلبا اور جناب غریب دوستوں پر مستحق درویشوں پر لگاتا ہوں خرچ کرتا ہوں اس کے باوجود بھی آ. لیکن یہ پھر بھی خواہش رہتی ہے کاش کی اگر حسرت رہتی ہے یہ کاش کہ اگر یہ مجبوری نہ ہوتی تو میں یہ مال بھی ادھر ہی خرچ کرتا ادھار مانگتا ہے کوئی کسی طرح کو کسی طرح اس کی امداد کرو اس پر رحم کرو جو کابے سے زیادہ حرمت والا ہے وہاں پر جا کر کو پتا نہیں کعبے کی عمارت کو کیا بنا رہے ہیں کعبے کے فرشوں کو کیا بنا رہے ہیں اور مومن کے سال میں دلیل ہو رہے ہیں یہ بے دینی ہے دیر میں رکھنا ہے میری بات ہاں الحمد للہ حضور کے جو نالینڈ مبارک کا صدقہ نہ چیز کے دل کے اندر یہ بات آئی اس بارگاہ کے اندر جس کو اتنا عزت دی جا رہی ہے وہ اتنا دلیل ہو رہا ہے ہم انسان کی قدر بتانے کے لیے آئے ہیں انسان کی مومن کی قدر بتانے کے لیے ہیں مومن کی انسان سے براد وہ تو جانوروں سے بات کی بات نہیں ہے دین میں رکھا ہے ذرا میں انسان کو کہہ رہا ہوں ادھر رہنا لے جائے کرو پھر جو وہ جانور سے بات ہے ہاں وہ کافر جو ذمی ہوتا ہے وہ بادہ کام کے اندر مومن کے ساتھ وہ ہو جاتا ہے بات سمجھ نہ جاتا ذمی کافر اور ذمی کافر اور ہوتے ہیں وہ اسلام کی جب حکومت آئے گی اس وقت ذمی کافر ہوں گے ہاں دھیان میں رکھنا یہ سب عربی ہیں دنیا میں وہ علیحدہ ہے وہ اب وقت وقت کے قلت کے پیش نظر بات کو سمیٹتا ہوں بات سمجھنا ہے نا سمجھ آ کہ نہیں آئے Dhin, کی عزت بھائی یہ غیبت کیوں میں نے وہ واقعہ سنایا تھا غیبت کیوں اتنا سخت کرام کیا گیا ہے گرا وومن کی عزت کو متاثر دینے کے لیے ادھر کوئی کبھی کسی کو کمی کہہ کر اس کو تانا لگا دیتا ہے اور زریل کرتا ہے کمی کم آ رہی ہے سارے پنڈ دوں کسی میں کتنا پوچھ رہے بے مان آ تینوں نہیں کہ سب حضرت آدم کی اولاد ہے تو کہاں سے آ گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے قبیلے برادریاں بنائی اس لیے کہ تمہاری پہچان ہو فلانا ہاں تینوں مل رہی فلاحے کا پتر فلانی قوم دا فلانی برادری دا فلانا کام کر دلانی تھا بیٹھے تین گاڑ دے بس اسی وجہ سے اس ذات پاک نے ذات پاک کے جھگڑے مٹا دیے اس ذات پاک نے ذات پاک کے جھگڑے مٹا دیے اس نے اتنا کہہ دیا ان اکرم کمان اللہ کے ہاں تمہارے اور اللہ کے یہاں جو م... سنو محمر کیا ہوتا ہے پخن خوبی اخلاق اللہ اخلاق کے خدا بندی کا حامل ہوتا ہے جب اخلاق خداوندی خدا کا حامل ہوتا ہے تو اللہ کے ہاں جو عزت والا ہوگا مومر کے نزدیک ضرور عزت والا ہوگا یہ کیسے ممکن ہے اللہ کیا عزت والا اور مومن کے پاس ذلیل ہو پھر مومن ہی نہیں ہے جی مومن کے اندر اللہ تعالیٰ کے خلاق ان ہے میں فرمایا جو زیادہ پرہیزگار ہے وہی زیادہ عزت والا ہے اللہ کے سے کبھی کسی کے رنگ پر رنگ اب جناب وہ بیان کر کے اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں دلیل کرتے ہیں فلانا رنگ دا کاڑا تو فلانا رنگ دا دیدیں فلانے سے بو تو فلانا ان کا کپڑے یہ سب ہے تیبت ہے کہاں بیٹھے ہوئے ہو اور انجام اس کا آگے بتاؤں گا ابھی تو کام کا سلسلہ بھی رہتا ہے اس پر بیٹھا ہوں سمجھ نہیں آ رہی مذاق بنا رکھا ہے مومن خدا کے دین کو مذاق بنا رکھا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے اتنا غفلت ہے میرے حضرت صاحب اور یار میں تم پیچھے میرے بیٹھ کر مجھے بھی گناگار کرو کون بیٹھے گا پیچھے اے حضرت صاحب مہربانی میرے مرشد پاک رام میرے حضرت صاحب چھوٹے فرماتے ہیں میں اپنے سید امام شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا آپ باخبر ہوئے ایک دم اپنے پیٹھ ہیر کر فرمایا یار افسوس ہے میرے پیچھے بیٹھ گیا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 گریانو گریانو بھی کہتے ہیں مسلی ساڈے پوئنڈ مسلی یہ ناجائز ہے حرام ہے یہ بولنا زیر میں رکھنا مسلی نمازی تو کہتے ہیں اس میں نمازی کی تاخیر ہے اور بہت بڑی ضلعت اس کی ہو رہی ہے ہاں جی نمازی لفظ کی بہت بڑی بےزتی ہو رہی ہے حالانکہ اس کے لیے استعمال کیا جائے اس کے لیے کہ وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے استعمال کرو وہ تمہیں بھی مسلم ہوں آپ بھی مسلم بیٹھے ہیں لیکن یہ خبیص ارادے سے, سے استعمال کیا جاتا ہے اگلے کی تاکیر کے لیے یہ یق ہے یہ خود غیبت بن جائے گا پتا یا بل بوگا ہاں اگر پہچان کے طور پر استعمال ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن یہ جب تاکیر کے لیے سب کے لیے سب ایپ ایپ کے لیے ایپ لگانے مرحب کے لیے اگر منہ پر کہے گا منہ پر کہے گا تو اس نے اس کا دل دکھایا پھر, پھر وہ جرم آ جائے گا ارے بھائی ایزا اس کو کہتے ہیں ایزا مسلم کے اندر آ جائے گا اور اگر پیٹ پیچھے کہتا ہے ایپ اور سب کے طور پر تو بھی حقیبت بن جائے گی کبھیرا گناہ ہو جائے گا کبھی گناہ پاسک فاضر ہو جاتا ہے بندہ کہاں بیٹھے ہوئے ہو گواہی رات کو ہو جاتی ہے گواہی اسلام میں نہیں ہوتی اس کی بتائیے وہ تو آگے میں بتاتا ہوں انجام بتاتا ہوں اس کا انجام کیا ہاں ارے بھائی میں تنبیہ کر رہا ہوں نمازی کی تاکیب تو مقصود نہیں ہوتی ان کی نا لیکن ایک عرف کے اندر یہ ایک غلط معنی میں استعمال تو رہا ہے نا لفظ اتنا پاکستہ اور کہاں استعمال ہو رہا ہے یہاں پر نہیں ہونا چاہیے جس طرح کہ اب چوڑا ہے اس کو دیندار کرنے کے بنتا ہے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 صحیح حدیث ابو داود شریف کے حوالے سے طریقہ محمدیہ سے سنا رہا ہوں اترمزی کے حوالے سے یہاں پر لکھی ہوئی ہے ان عائشہ اللہ پل تو یا رسول اللہ حسب کا بحال باہر نماز اجت ہو اماں عائشہ فرماتی ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنا عرض کی حضرت رضی اللہ حضرت میں نے اتنا سفیہ کا چھوٹا ہونا تھانو کافی مطلب واہ واہ کادھوٹی آیا تو سب والی بات آ گئی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 صرف اطراباد کے کد کی چھوٹی اسپرو ہس بو کے ہس بوکا مینس حفیظ بات نہیں समझ آئی آنند یہ تو آم چلتا ہے ہمارے اندر ہم تو اس کو گلا سمجھتے نہیں ہے غریب سمجھتے نہیں ہے پلا نے دیا کنجا ناک کنج فلانا ایپ نہیں لگا سکتے کہ نہیں آئی بے چڑھتے کسی چھوٹے کھاد والے کانڈ پیچھو آخے گا آنکھا ہی رائے خلقا ہے وہ بھی کبیرہ گناہ کبھی گناگڑے یہ سب کبیرہ گناہ ہیں جو لوگ کرتے ہیں اب بتاؤ اللہ اکبر اللہ بھائی یہی ہے ہمارا تو میرے خیال میں روزان بس کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ ہزاروں گناہوں میں نہ گزرے نہیں ہے ایسے نہیں ہے یہ تو ابھی غیبت ہے سات سو قبیلہ گنا پڑے ہوئے سات سو اور سغیر لگتا ہے اب بات کو سمجھئے گا اس سے یہ غیبت کی حقیقت آ آپ کے سامنے آ نا غیبت کیا چیز ہے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 یعنی کیا مطلب کہ آپ جس طرح سن بیٹھے ہیں آپ کو دیکھنے میں وہ غیبت لگ جائے گی سمجھیں گے ہو سکتا ہے غیبت ہو لیکن شریعت متعارک کے اندر وہ غیبت شمار نہیں ہوتی وہ مستثنات ہیں وہ مستثنا ہیں غیبت سے وہ باہر شمار ہوتے ہیں آپ ان کو بتا ہیں سمجھ نہیں آ یعنی دوسرے لفظوں میں کہ کسی کا پیٹ پیچھے ہے ایپ بیان کرنا جو ہے اس پر بظاہر دھوکہ لگ سکتا ہے کہ بھئی یہ غیبت ہی کر رہا ہے فلانا لیکن اس کی تحقیق کرنی چاہیے یہ جو چیزیں آپ بتاؤں گا ان کی روشنی کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ غیبت نہ ہو لہٰذا اب جو چیزیں بظاہر دیکھنے میں غیبت لگتی ہیں اور حقیقت میں نہیں ہیں پھر اب وہ ظاہر کرتا ہوں تاکہ ہر جگہ پر آپ گیبتی گیبتی اور گلے شکوے والا کہہ کر پتوے نہ لگاتے جائیں اللہ سمجھ نہیں آ رہی یعنی دوسرے لفظوں میں کہ کسی کا پیٹ پیچھے ہے ایپ بیان کرنا جو ہے اس پر بغیر دھوکہ لگ سکتا ہے کہ بھئی یہ بیمت ہی کر رہا ہے فلانا لیکن اس کی تحقیق کرنی چاہیے یہ جو چیزیں آپ بتاؤں گا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 گولی کتے یا پیٹ کی خدمت کرتے ہوٹل بنا رکھتے ہیں ہر چیز کے کھانے کی پیٹ کی خدمت ہے یا منی نکالنے اور زنا کی خدمت ہے وہ اسی خدمتوں میں مصروف رہتے ہیں یا سونا ہے کھانا ہے اٹھنا ہے مرنا ہے اور جانا ہے یہ ہمارے علماء یہ ہے علم جو خدمت کرتا ہے تو صرف حضرت انسان کی کرتا ہے کہ نے کیسے بننا ہے اور دوسروں کو کیسے بنانا ہے اور کیسے رہنا ہے دنیا کی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 یہ سب اسلام میں ملتی ہے وہ کتے گاڑی کا گاڑی کا جانتے ہیں کہ گاڑی کا ٹائر آگے لگتا ہے پیچھے لگتا ہے گیئر آگے لگتا ہے گیئر پیچھے لگتا ہے گاڑی اتنے کی آتی ہے وہ گاڑی کو جانتا ہے سوئر انسان کو نہیں جانتا اسی وجہ سے آج گاڑیوں کی اور چیزوں کی قدر ہے انسان کی نہیں ہے اس وجہ سے کہ ماسٹر لانچی نے وہ تعلیم ہی ایسی دے رکھی ہے انگریز ما کتے کے پیچھے چل کر اس نے تعلیم ہی ایسی دے رکھی ہے کہ جس کے اندر صرف قدر انس... چیزوں کی ہے اور انسان دلیل ہو رہا ہے کیونکہ یہ متعدد چیز ہے سنو جب چیزوں کی قدر آئے گی انسان کی نہیں رہتی جب انسان کی آتی ہے پھر چیزوں کی بولو <laughs> بتاؤ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 جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے سکولی کتا یہ کہتا ہے کہ انسانی تعینات کے لیے ہے انسان بس اسی کے چکر میں مر جائے کہ گاڑی اور فلان اور فلان ہو یا بوڑھی اور بدکاری اور جنا ہو لانت ہو لانت ہو ان کو انسان کسی وجہ سے میں کہتا ہوں جب میں اسلام اور مسلمان اور انسان کی بات کروں تو سکولی مراد نہ سمجھ وہ داخل ہی نہیں ہے وہ میرے ناصی کے قرینہ اقلیت سے خارج ہے میرے خطابات سے آپ کو یہ کرینا کلیاں ملنا چاہیے کہ چشتی کے بیان کے اندر یہ انسانوں کے زمرے میں نہیں آتے اس وجہ سے یہ چی کے بیان میں داخل ہی نہیں ہے بات نہیں سمجھا آ رہا اقبال ہمارے کہتے ہیں نتو زمین کے لیے آسماں کے لیے جہاں ہے تیرے لیے کم بخت انگریز کتے وہ تو کتوں سے بات کر رہے اس نے کیا اور سکول کتے کو کہہ رہا ہے کچھ تو عقل کیا اکل کو ہاتھ ارے بھائی یہاں ہے تیرے لیے تو نہیں کتے لوگوں کو رولاتے ہیں اور سڑکیں بناتے ہیں لوگ رو رہے ہوتے ہیں مکان گر رہے ہوتے ہیں سڑکیں بڑھ رہی ہوتی ہیں لوگ رو رہے ہوتے ہیں سڑکیں ہنس رہی ہوتی ہیں لوگ رو رہے ہیں حضرت انسان رو رہا ہے کعبے سے زیادہ اجزت رکھنے والا رو رہا ہے اور کتا سڑک پنس والا ہے سڑک چاروں طرف سے ہنستی ہے آہ, کھلا رہی ہے اتنا چمکیلی ہے ہر طرف سے ہنس رہی ہے ایسے اور بندے دو رہے ہیں ایسے یہ <تصفصائی> <تصفح> جمہوری کتے <تصفح> ہیں اور کیوں یہ ایسے منصوبے بناتے ہیں ان کے گپلے اسی میں لگتے ہیں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 پولیس والا تو ایک سو پر راضی ہو جاتا ہے پھر حضرت صاحب وزیر صاحب ہیں وزیر اعظم وزیر اعظم پھر وہ بلائی ہیں وہ تو ان کی نگاہ میں ہزاروں کیا لاکھوں کیا کروڑوں تو ہپتے ہی نہیں ہیں بابا جی صرف اربوں پر بیٹھے ہوتے ہیں خیر اس بدھو قوم کا کام ہے جمع وقت ان کو کھلانے کے اندر مصروف ہے اور ناچنے پر مصروف ہے اب وہ مستیاز بتا دوں آہ! ادھر دیکھو انہوں نے فرمایا تھا یا بیان کیا غیبت کیا یہ چیز ہے اس کے اندر بسایا تھا سب سابق سابق کے طور پر گمز کے طور پر محض ایب لگانا مقصود ہو محض بمز مقصود ہو اس کے اندر آ کر اس کا عیب کرتا ہے اگر دکھ کے طور پر غم کے طور پر درد کے طور پر افسوس کے طور پر پیچھے پیچھے پیچھے بیٹھ کر بیان کرتا ہے اور مقصد یہ ہے کہ یار افسوس ہے یار یہ اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے مجھے افسوس ہے اور دعا مانگتا ہے اللہ اس کا نکال نکالنا یہ نہیں ہونا چاہیے اللہ جمن کی بری شفل یہ نہیں ہونی چاہیے غام دکھ اور افسوس کے طور پر اس کے متعلق ہمارے علماء نے لفظ عربی میں جس کی تشریح کر رہا ہوں آپ کے سامنے دکھ درد افسوس اس کے مٹ لیے ادھر الفاظ استعمال ہوئے جیسے اللہ وزل سب اللہ وجل بم اللہ وجل غدم انہوں نے کہا تھا ادھر اس کی یہاں پر کہا ہے اللہ وجل اہتمام کیا اہتمام اہتمام کا اصل سلمانوں تک غم کرنا کیا کرنا بولو بولو بولو اہم کہتے ہیں نا آپ کہ فلاں کام اہم ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا غم مجھے رہتا ہے زیادہ دیار. باتری سمجھ آ رہی اس کی فکر اس کی فکر اس کا درد اس کا غم زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں اہم کام ہے یار بولو یار تو طریقہ محمدیہ سے عرض کرتا ہوں سناتا ہوں راج الزا کر مسافی ہے اللہ وجہ اہتمام لم لمبے کنگالی بس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 افسوس مجھے لگ رہا ہے اہتمام اور تاسف کیا تاسوف سیم کے ساتھ افسوس کرنا تاسفا فلا فلا پر اس نے کیا کیا افسوس کیا اے اظہر الحزن علیہ اور بولو عمرو بولو اظہر الحزن فی ایک یہ چیز واہ سفا اے افسوس نا تو تاس تو فرماتے ہیں اگر کچھ شخص نے اپنے مسلمان بھائی کے مساوی اور برائیوں اور آبوں کو بیان کیا لیکن اعلیٰ وجل تمام دکھ افسوس کے طور پر تو لم یقل رہا یہ گلہ نہیں بنے گا بولی بولی بولیے یہ گلہ نہیں بنے گا نہیں بنے گا بولتے نہیں یہ فتحا قاضی خان کے حوالے سے فتح قاضی خان جن کو جس کو فتوا خانیہ بھی کہتے ہیں تو فتوا خانیہ کے حوالے سے امام برکلی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں لکھی ہے اور کہتے ہیں خلاصت الفتاوا وغیرہ کے اندر بھی اسی طرح ہے اور یہ اس میں تنویر الخفار کی عبارت پڑھتا ہوں تنویر الدر مختار کا متن شریف اس کے اندر ہے لوزاکر مساوی اتمام اللہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ الفاظ ایک ہی ہے نہیں وہی ہاں زیادہ کہہ سکتے نے فلاں لکھا فلاں لکھا فلاں لکھا فلاں لکھا آپ کہہ سکتے ہیں بولیے ان نمل قیمت کا حزب کے طور پر توجہ دا. اور عیب اس کا مسجد اس کا ایب لگا کر اس کو زلیل کرنا اور عزت اس کی ختم کرنا مسجد ہے بولو یار ہو جی ہے جی جی تنویر و ابسار کے اندر بالکل یہ ساری بارت میرے خیال میں ایسے ہی ہے جیسے کہ تنویر و ابسار والوں نے بھی پتا ہوا خاضی خان کی جو بارت سے بیانی نہ ہو سکتی کیونکہ وہ پہلے चैंग بات کہ اچھا نمبر ایک بات سمجھ آ گئی یہ مسلسر آ نا اچھا آ اور سنیے آگے لکھتے ہیں فتگ فرائے دوسرے نمبر پر فکر من کرے اگر آپ برائی کو بدلنا چاہتے ہیں برائی کو, برائی کو برائی تو پھر آپ ایب ذکر کرتے ہیں تو اب کیونکہ برائی کے بدلنے کے لیے مہانب لگانا مقصود نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی یار اب سب کا ارادہ نہیں تقزیر منکر کا ارادہ ہے جس طرح ہماری مجبوری ہے کہ ہم بیان کرتے ہیں ہم برائی کو بیان کرتے ہیں برائی بیان کرتے ہیں لوگوں اس وجہ سے کہ برائی کو بدلے تو یہ اس زمرے میں باتری سمجھ یہ امام برکوی کی اگلی بارت ہے نا لائے میرے تقجیر منکر اب دو دو نہیں نہیں اختری قطر محمدیہ توجہ کیجیے تیسری بات جو نکل رہی ہے ریبا سماج تیسری بات یہ ہے کہ آپ مسئلہ پوچھتے ہیں مفتی سے اس کے اندر آپ بیان کرتے ہیں کہ جی فلاں شخص نے فلاں میرے ساتھ یہ زیادتی کیا ہے اس کے متعلق شریعت کا مسئلہ کیا ہے اللہ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 پیٹ بھی اور وہ بھی شوہر کا تھا لیکن کیونکہ وہاں پر جا کر استفتا مقصود تھا فتوا مسئلہ پوچھنا مقصود تھا تو بیان کرتی تو تب مسئلہ بیان ہونا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجی نہیں فرمایا تم غیبت کر رہی ہے آپ نے فرمایا ہاں تو ضرورت کے مطابق لے لے سکتی اور اس سے یہ مسئلہ بھی ہمارے سامنے آ کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت کو خرچہ نہیں دیتا جو خرچہ ہونا چاہیے ایک تو ہے نا ایاشی ہاں سرگی پاؤڈر سے میں لہ رہا جناب جی جوڑے نا ایک جوڑا سردیوں کا ایک گرمیوں کا یہ نان و نفکا میں داخلہ ہاں یہ زیر میں رکھ باقی نان و نفقہ کے متعلق مسائل وہ بھی علیحدہ ہیں وہ ایک موضوع ہے پھر خود ہاں کہ مرد پر کیا خرچہ ہو سکتا ہے میرے خیال میں بیان کر چکا ہوں نا بیان ہو چکا ہے جو موضوع لگ چکا ہے وہ کیسے لے لیں عورت کے مرد حقوق کے بارے مرد کی عورت پر عورت ہے نا عورت مرد کے حقوق کا مسئلہ اس میں بیان میں خرچ ہوتا ہوں لیکن کوئی ہوتے ہیں ظالم مرد وہ زیادتی کرتے ہیں عورت پہ کہ اگر وہ بےچاری تڑف رہی ہے کہ میں نے دائی کو پیسے دینے ہیں وہ بھی نہیں دیتے بات نہیں سمجھ آ رہی بچے روڈ میں چاہیے بچوں دھو چاہیے بچوں سے بھی پیسہ نہیں دیتا تو لے سکتی بولو بولوار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان علی شان بخاری حدیث ہے سر ہاں کیا ہے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 تو اس کو علیحدہ کر کے بتا دو بھائی یہ چور رات اعتماد میں نہ رہنا یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کو کھانا کھلا صبح بسترے گروتا رہے ہاں وہ الٹا فرد ہے لحای من ہی مولانا نظیر یہاں پر اور ل تحریر پومیا آگے کہہ رہے ہیں لہ غیبت یہ غیبت نہیں کیونکہ یہاں پر ان کا مقصود یہی بتانا تھا کہ غیبت کے مستقصنایات کیا ہیں لہٰذا اس وجہ سے غیبت ورنہ اس کا حکم یہ نہیں ہے فقط کہ غیبت نہیں بنے گی لہذا اجازت ہے تمہیں نہ یہ فرض ہے کہ شر سے بچانے کے لیے شر سے بچانے کے لیے لوگوں کو شر اور فطرے سے اس کا شر اور فطرہ بیان کرنا فرض اکتل وسا جتنا طاقت کسی کو اس کے بیان کی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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی صحیح کہ انہوں نے توجہ کرائی منکرن فل مرن کوئی علم یاستان ہی اس کے اندر آ جائے گا زبان کے ساتھ وہ جس کا اس کو توفیق ہے وہ زبان کے ساتھ بدلے بدلے وہ تو تقریر منکر کے اندر آ جائے گا تغیر وہ تغیر منکر کے لیکن تحذیر اشار کے لیے اور حادث مبارکہ مبارک ہے وہ بتاتا ہوں سناتا ہوں اللہ میں ادھر دیکھو میرے پاس فتح شامی شریف ہے جس کو رد المحتار کہتا ہے رد المختار رد المحتار مختار شریف سور مختار پر جو آشیا اور شرح ہے اس, پر, اس میں لکھا ہوا ہے حدیث پاک یہ ہے جناب اس میں گروپ ادھر کہاں ہے ہاں گروپ میں معافی توجہ بھائی پہلے تورے مختار سے تنویر الفسار کی بات سنو پھر تورے مختار کی سنو پھر رد المختار کی سنو ہاں سنیے راجلو یس پومو ولی بر ہی ذکر تاکہ لوگ اس کے دھوکے میں نہ آئیں اس کے ملمہ شادی کے چکر میں نہ اوپر رنگ کچھ دوسرے پتو کو پتہ نہیں چلے گا جب پتہ نہیں چلے گا تو اس کا فرض بنتا ہے شرط بچانے کے لیے تحریر آئے گی تاکہ لوگ اس کے دھوکے میں نہ مبتلا ہو جتنے میں پڑ جائے اس کے ظاہر تو آگے حدیث مبارک سنیے جو امام شامیر اللہ نے یہاں پر نقل فرمائی ہے فقط آمین حدیث کی کتابوں کے حوالے سے آپ نے فرمایا, فرمایا تم کیا گھبراتے ہو رہا جرا تم گھرواتے غیبت کے اندر کے ذکر کرنے سے گھبراتے ہو تم بچتے ہو ہو گھبراتے ہوتے ہو رو ہو خود گورو ہو بے باسی جو اس کے کرتوت سب پیار کر دو لوگوں کے سامنے یا ہزارو ہن یا ہزارو ہن نہ سو لوگوں سے بچہ یا سو ان گورو ہو تم ایسا کرو گے تو لوگ اس کے فتنے سے بچ جائیں گے مانا یہ بنے گا بولو بولو بول بولو اب بتاؤ میں ہمیں سدیش پر عمل نہ کریں کیا تمہارا دین تب کیا ایمان سے بتاؤ والے کو کبھی کتا کوئی کہتا ہے یہ پتا نہیں ہے اور روشنی سے چل رہے ہیں اور سنو یہ ان باتوں کی تفصیل میں پڑھی ہے ایک ہوتا ہے توفیق یہ سب کچھ پہلے توفیق کے ساتھ کیا ہم نے جرگڑے بستے رہیے وہ فلانے جائید ہے اللہ نے ہمارے اندر یہ پیدا کر دی یہ بات کو بات کو سمجھنا اور اس کو بیان کرنا یہ سب کچھ پیدا کر دیا اس کے ساتھ ہم بیان کرتے رہے بات کے اندر حقیقت کھلی یہ تو غیبت بنتی نہیں ہے کتابوں کے اندر کتابوں میں بعد میں اطلاع ہوا ہے پہلے توفیق سے زیادہ کام ہوا ہے اور میرے حضرت صاحب کی کتابیں تھوڑی پڑے ہوئے ہیں وہ سب توفیق سے چلتے ہیں اور توفیق کے لیے بلند چیز ہے ایک آدمی وہ ہے جس کو علم ہوتا ہے لیکن کرنے کی توفیق وہ ہوتا ہے جس کا علم نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے ہونے نہیں دیتے اچھے کام ہو رہے ہیں اور برے ہونے نہیں دیتا وہ توفیق کی وجہ سے یہ نقطہ حضور سید امام عبد الغنی ناب رحمہ اللہ نے الحدیف فت النجہ میں لکھا ہاں فرماتے خبردار کسی فقیر پر یہ اعتراض مت کرنا کسی اللہ کے بندے پر اس نے ظاہری علم نہیں پڑھا لیکن تم دیکھ رہے ہو تو شریعت پر چل رہا ہے تم کہو کہ یہ جہل ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ بے وقوف تمہیں پتہ نہیں ہے جو توفیق الہی سب سے بڑا بڑا کام بڑی چیز وہ ہے وہ اس کو حاصل ہے اس کی وجہ سے اصل عمل مقصود ہے وہ عمل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ادھر ادھر ہونے نہیں دیتا جب وہ اپنے کرم تو اس کو چلا رہا ہے اگر وہ نہیں پڑا ہوا تو اس کو یہ بات کا ہے جہل تم ہے جانتا ہے یا جانتا نہیں اگر تانتا ہے تو پھر کرتا نہیں معروف تو ہے کہ وہ ہے سمجھ نہیں آ رہی یار اسی وجہ سے میری ان محفل کے اندر جو تمہیں فائدہ حاصل ہوگا وہ بڑھانے میں نہیں ہوگا اس وجہ سے کہ کون سی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ادھر توجہ نہیں جاتی بڑھانے کتاب کے حوالے سے مناسبت نہیں پیدا ہوتی سبق کے حوالے سے اب کتاب جو منٹک چل رہی ہے منتق کے اندر یہ بات کیسے بیان کروں بھائی لیکن یہ اس محفل کے اندر آپ کو ایمان سے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 تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ زیر میں آ گیا تحلیر شر کے لیے تحلیر اب وہ تباہ کاریاں جو ہے نا وہ تو آئے وہ اس کی باری آ رہی ہے بس بالکل ہم لگی بھائی بات سمجھنا ذرا اچھا یہ بات یہاں پر حدیث مبارک سمجھ آ گئی نا بولو یار وہاں جا كے ہوائی جہاوی كا مانا یہاں پر کیا كرنا ہے تراہن عمر صاحبی نہیں آپ ایسے اندازے سر بتائیں لغت دیکھ بتائیں جلدی كے حدیث كبار كا معاملہ ہے سمجھ نہیں آ رہی ابھی پتہ چل جاتا ہے یار یار یہ ملا لوگوں سے آتے ہیں آپ نے حاصل کی یہ سب چھوٹا کس نارے میں سواب نہیں ہوگا یہ الٹا گناہ ہو جائے گا یہ کیا مت آدھا گھنٹہ چپ میں ٹھہروں کچھ بھی نہ بیان کروں کیا بتا جائے گی کیا اللہ تعالیٰ کا نام اس وجہ سے بلند کرنا اور لوگ کوئی جواب دینا اس وجہ سے بلند کرنا چلو وہ لوگ آنے لگے تو برا رہا سمجھا جائے کہ اس ساتھ چپ ہو گیا یہ کیا ہوا سوال ہے کیا مت نہیں آ رہی میں وہ آلدا چیز ہے وہ بتاتا ہوں سارا آ گیا جلد بازی مت اسی میں آ رہا ہے ہاں اسی میں آ رہا ہے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو بتاتا ہوں اچھا اس کے لیے بھیجانا آدیش پاک ہیں جلدی آؤ یار گم ہو گیا ہاں ہاں پتاو شامی نے نقل کیا ہے ایسے گبرانی بیاتی اور ترپردیش کی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 چھوٹے جیسے رسالے ہوتے ہیں نا جی اس طرح کی ان کی حدیث کے موضوع پر کتابیں مختلف موضوعات پر آٹھ جلدوں, آآ آآ می جلدوں میں وہ اکٹھے سب یہاں پر ہے ایک ایک میں ہے بھائی اتراؤنا رکنا بعد رہنا اور ادھر جو وہاں اتراؤن ہے یعنی شامی شریف نے جو حدیث نقل کی ہے اور یہاں ابن نے دنیا کے حوالے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتراؤنا دیکھ ذکر الفاظ متا یہاں فنناس متا یا ہن ناسو خود کرو ہو بے مافی ہے یا ہزار ہوں یا فاجر سے ناسو اور مایا کیا تم گھبراتے ہوا مجرب کا مارا ہے نا جا وہ بھی ہے تر نا اتراہ رحا بالکل تسلی بولو اتر ہن راہ یا تو ہونا پر ہو جائے اور ایک ہو گیا راہواج رہی بولو ہاں سمجھ بات گیارے شہدا کے بدن تو وہ جو ہے نا یہاں پر یہ ہے یہاں پر یہ ہے فرمایا وہ فاجر کے فکر سے باز رہتے تو ہو بدکار بندے کی یاد ہو ذکر نہیں کرتے لوگوں کے سامنے مت یہاں خنڈاس اس کو لوگ کب پہنچانے گے جب تم بیان نہیں کرو میرے کو ہزر ہوں نا جو کچھ اس کے اندر ہے سب بیان کرو جو کچھ اس میں ہے معم کے لیے آتا ہے سارے کرتوت کھول کے لکے چھپے ظاہر جو کرتا ہے کھبا سب لوگوں کے سامنے اللہ بولو مرو اسی وجہ سے ہم بھی ان کے سارے تلاش کر کے لاتے ہیں تلاش کر کے جلی خفی سب سامنے لاتے ہیں لاتے ہیں نا ہاں افطار افکار جوانوں کے جلی ہوں چکتے نہیں مرد کل اندر کی نظر سے اچھا اب یہ ہو گئی ادیش مبارک تو اگلا اگلا مستثنا سنیں اور جو غیبت نہیں بنتی بظاہر دھوکا لگتا غیبت کا وہ کیا ہے اب تحریف کل آج بنا ہوا یہ پہچان کرانا مقصود ہے کہ وہ اسی ایسے لقب سے لوگوں میں مشہور ہے کہ وہ لقب ہی ایک ایپ ہے برا ہے لیکن وہ پڑ گیا اور اس کو غصہ بھی نہیں لگتا اس پر یہ بھی میں شرط ہے غصہ کہ اس کے سامنے بھی اس کو کہا جائے تو غصہ نہیں لگ رہا نہیں لگتا اس کو اس کا اس لقب کے ساتھ ظاہر بات ہے فلاں ند میں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 اب آمس جو ہے یہ خود آنکھوں کا دیکھو چنا ہے سنو اور بات ہی سمجھ آئی ہے سندھا ہے نا سندھا کمزور نکال اچھا اچھا بھائی پر آشے والا لکھ رہا ہے حضرت جی یہ آشے والا لکھ رہا ہے یہ تارے اونا تاراؤنا تارے یعنی وارے آ جا رہا ہو یہ لکھ رہا ہے آشے والا تارے ہونا پڑھ سکتے ہو تارے آؤنا یعنی وارے آ پرہیز کرنا پرہیزگاری بچتے ہو تم مجھے سمجھ سکتے تو یہ تین طرح پڑھ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے تارا ہوں نا تراواز گیارہ سال میں یہ واؤ جاتی اب سمجھ آئیے چلو اب ایسی باتوں میں مجھے نہ ڈالو کام خراب ہو جائے گا ابھی تعریف یہ بات میں لا میں کچھ نہ پوچھا بات سمجھو ذرا تعریف کا اب ٹھیک ہے نا اب امام آمش کو چاہے اس کا معنی چن ہے کہہ <تصالح> رہے ہیں امام آبش آپ وہ برا بھی نہیں کیونکہ وہ مشہور دنیا میں اسی لطب سے تو اب یہ اقلیبت نہیں ہوگا اچھا آپ کے عرف میں آپ کے ادھر اڈے میں ادھر ادھر آپ کو معلوم ہوگا کوئی ایسے لطب سے مشہور ہو جاتا ہے بندہ بڑھیا مچھالا بٹے والا ہاں بس وہی بات ہوگی نا ہاں لیکن نہیں ایک ہے عیب ایسا کہ لقب کے طور پر ہو ایک ہے لقب کے طور پر نہ ہو ہاں کیوں ہے کہ اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بندہ کہہ وہ یار وہ فلانا ٹوڈا وہ جو آپ کو جانتا ہے اس کا کس نیت پہچان کرانے کی نیت ہو ایپ بیان کرنا مقصود نہ ہو ہاں کسی کا ناگ لگ کالو پڑ جاتا ہے بہت اچھے لوگ سر سب کو سب اس کو کالو کالو کہتے ہیں وہ پورا مانتا ہے ٹھیک ہے نا اگلا سنیے بنا ہوا اللہ صبح یہ فرما رہے ہیں یہ بات پڑ دی فذکر کروڑ آئے بلی تقریر نے من کر اولی نے اولی تحریر میں تعریف کل آ رہا جو بنا ہوا شریف محمد یہ بار میں بولیے نا سمجھ آ گئی اچھا وہ کزا انکان مجاہر بالفست جرم کرنے والا اس کو بجور بدکاری ہے جو گناہ کرتا ہے لانیہ سرے عام یہ آج کل تو گناہ ہوتے ہی سرع... آ رہے سرے عام ہے نا کیونکہ یہ کفر کا ماحول ہے لادی معاشرہ ہے لادی معاشرے کے اندر ہر آدمی تلیری سے گناہ کرتا ہے سر عام کرتا ہے گشتی گشت پورا کر رہی ہے تو سر کرتی ہے سکولنٹ اب اس کے متعلق کہا جائے ہو یار فلانی گشتی ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے سکول میں جا رہی ہے بے ہے یہ فلانے گھر میں نہیں بیٹھتی کوئی غیبت رہی ہے وہ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی یار یہ سارا میری اس پر پڑھنا ہے نا جا کر تو قیمت کی تباہ کو شریعت کی تباہ کاریاں ثابت کرنا ہے پہلے شریعت تو سمجھا لو نا پھر آپ کو جلدی باتیں سمجھ آ جائیں گی سمجھ نہیں آئی یہ ٹھیک ہے تو بھائی وہ ظلم بندہ ظالم ہے کیا ہے ظالم کا ظلم بیان کرتا ہے ایسا کرو ماں کوئی غیبت نہیں بولو بولو کوئی قیمت ہاں جی ظلم کے علاوہ اور اس کا کوئی ایپ بیان کرتا اور ایپ خوبیاں سر عام نہیں کرتا وہ پھر غیبت بن گیا بات نہیں سمجھ اچھا اب پیچھے چلیے ذرا اسی کتاب کے اندر اچھا وہ جو بات تھی نا وہ جو ہے رجل عبارت رجاکان یہ بھی پتا قاضی خان سے وہاں مختار تنویر میں تھی یہ اصل قاضی خان کی اور طریقہ محمدیہ کے اندر بھی موجود ہے یار کون مرنا مرنمان تو بیٹھا ہے تو میں آئی میں قاری زی مارے تھے آ کوئی کیا مد نہیں لگ دی اتنا مراد مند ہی کون بندہ کرے گا دیکھا جو میں شخصین زلیل کمار مہاجین کی شیتانیا ہر راج لوگ اداکار ہے اس میں وہی انہوں نے پیش کی ہے فیش کیا. توجہ کی قیامت آ گئی ہوئے. جب مرے جو بمرہ توجہ بھی کیا کہہ رہا ہوں پتابہ قاضی خان کی ایک اور عبارت پیش کرتا ہوں راج اللہ تاب اہلا کریت ہاں اسی پر ایک مسئلہ اور بتا دوں وہ شریف کے شار کو بیان کرنا صحیح حدیث کے حوالے سے بیان اور صحیح حدیث بخاری مسلم میں ہاں جی سکھ مند بخاری مسلم میں کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے ایک شخص آتا ہے پہلے بیان بھی کر چکا ہوں کئی جگہ پر شخص آ رہا ہے وہ قبیلے کا سردار تھا آپ صلی اللہ فرماتے عشیرہ کمبے اور برادری کا برادری کا قبیلے کا سردار بہت بدترین بندہ ہے بہت برا آدمی ہے یہ آپ نے مسجد شریف میں بیٹھ کر بات کی اتنے میں وہ آیا آپ کھڑے ہو گئے ملے عزت اکرام کے ساتھ بٹھایا واپس چلا گیا اب ماں یا رسول اللہ آپ نے تو اس کو ایسے یاد کیا تھا پہلے آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا مانا یاد ہے مجھے آپ نے فرمایا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 لوگوں کے سامنے بعض اوقات بیان بھی کر دیتا ہے تو بڑا ہی کتا بندہ ہے بڑا گندا بندہ ہے بڑا عمد ہے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے جب سامنے آتا ہے تو بری عزت بھی کر دیتا ہے جیسے یہ ووٹوں والے ہوتے ہیں یہ بہترین جانور ہوتا ہے اور ان سے بچنے کے لیے منہ پر ایسا کہ اور کہیں جی بس تمہارے کنڈ پیچھو جا کے سارے چھتر مار کے سارے یہ کوئی قیمت نہیں ہے کوئی قیمت نہیں ہے یہ تناباد ہے یہ شیتان ہے یہ فلان ہے سو سما کرنے والی شان کو بھی زیر میں رکھنا پھر جا کر قیمت کی تباہ کاریاں پرشتی کی تباہ کاریاں برتنگی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 وہ زلیل ہے کمینہ ہے لچکا تھا جو مندر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا اس کو برا فرمایا جب سامنے آیا تو آپ نے اس کی تعریف نہیں تعریف نہیں کی بٹھایا جی وہ کھانا لیاؤ پلان کرو بس میں ہوگا بگل جہاں چوش ہو گیا بات نہیں سمجھ آئی لیکن اتنا بات ذہن میں رکھنا اگر وہ کافر منافق تھا اپنا، یہ تو بات اگر میں نے شم سکے تھا مومن ہی ہوگی مومن ہی ہوگا کیونکہ کافر کی ایسی غیبت جو ہے نا وہ حربی کافر کی تو ہوتی نہیں ہے اب پیچھے رہ گیا منافق منافق جو ہے اس کے متعلق تو ہوتی نہیں وہ دن دیو قبورت کے زمرے میں آتا اس کی ہوتی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کو جانتے تھے ان کی حقیقت کو جانتے تھے وہ مومن تھا لیکن اب آپ وہ کوئی ایسا ظلم زیادتی جیسے مسلمانوں میں ہوتی ہے وہ بات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 ڈرتے تو اس وقت ڈر تھے جب اکیلے تھے اب تو مدینے میں بیٹھے ہیں آپ نے فرمایا پتری شخص وہ ہے کہ جس کے شرط بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کریں اربعین شدت میں بھی حدیش پاک ہے اب سمجھ آئیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل مبارک سے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 وہ بات سمجھ نہیں آئی اب اب اب اس کو محسوس کرنے کے بعد یہ پیچھ پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان موومنٹ شخص لیکن اس کے اندر وہ کوئی ظلم زیادتی کوئی ایسی ہوگی جس کی وجہ سے آپ نے اس کو قبیلے برادری کا برا شخص کہا اور اس کو غیبت شمار نہیں کیا جا سکتا کافری ہو جائے گا جو کہہ رسول اللہ نے غیبت کی معفوز کر لی بات معفو کر لی ہے اچھا اگلی بات سنیں پنڈ دیہات قبیلہ برادری توجہ بھائی کسی طبقے کے لوگ کسی کسی طبقے کے لوگ ادھر نظیر صاحب کو نظر پڑے کسی طبقے کے لوگ ہے تعین نہیں کرتا سمجھو کسی شخص کی تعین نہیں کرتا فلاں پنڈل فلاں پینڈل برے نے فلاحے گاؤں والے ایسے ہیں فلاں یہ بھی غیبت نہیں ہے اب اس پر بھی نس سنی والا باقی بھارتہ خازی خان اور طریقہ فقال اور آج انہوں لم کلوال کا غیبت لا نہارے دو بھائی جمیل مریا پکان المراد بہت بہ وہ کیونکہ جب کوئی کہتا ہے پینٹ فلانا پینٹ ایسا فلانا گاؤں ایسا فلانا شہر ایسا اس کی مراد یہ تو ہوتی نہیں کہ سارا ہی ایسا ہے اس کا مطلب ہے جو برے ہیں وہ ایسے اب جو برے ہیں وہ نا معلوم ہے جو مجھول ہے اب مار پاتا وہ ضروری تھی جی بس کے اندر بتا دیا تھا انہوں نے پیس نجی نہیں ہو رہا مخاطب کو معلوم ہو کیسی بات کر رہا نہ معلوم کی کوئی قیمت نہیں ہوتی معلوم ہونا ضروری ہے پہلے کبھی قیمت کی حقیقت میں بیان کر چکا ہوں پہلے تاریخ لہذا لہٰ کیس یہ بات دیں گے آگے کہ نہیں آئی اچھا اب میرے بھائی اسی کے ساتھ امام غزالی رحمہ اللہ سے ایک صاحب ہوا علماء اس پر تنبیہ کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سب شرط نہیں کی اہتمام کی طرف توجہ نہیں کی اہتمام افسور دو والی بات انہوں نے متلا کن لکھ دیا امام سے صاحب ہوا ہے لہٰذا ہمارے امام جتنے ہیں وہ اس کے ساتھ متفق نہیں ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں ان سے صاحب ہوا بھولو بھولو جاؤ ہوگئی آجا میں توجہ بولو توجہ نہیں ہو سکتی اس بات کی طرف ان کی بھائی جو بہت تجزیح ہے سبھی ہے یہ نکرار دے ملتا سکتے لہذا توجہ بھائی اب اس کے ساتھ عبت کی تباہ کاریاں کی طرف آتا ہوں آپ نے سمجھ لیا عبت کیا کام سمجھ لیے تفصیل سمجھ لی کون سی صورتیں جائز ہیں اور کون سی آگے ساری سمجھ میں مستصلاس جو باہر نکالی گئی وہ ساری ذہن میں رکھے وہ تو آ گیا بات نہیں ظلم اب اس نے کتاب لکھی ہے عبت کی تباہ کاریاں میرے ہاتھ میں دیکھ مکتبس المدینہ ہر طرف مدینے کا نام تو ضرور چلے گا نا ہاں پنچانے کے لیے اس کے اندر ووٹوں میں بس کھول کر سناتا ہوں آپ کو کیا کیا حضرت نے لکھا ہے تھوڑی سی باتیں سناتا ہوں ورنہ تو بہت ہے جی لیکن یہ ساری خلاصہ یہ ہے کہ یہ حضرت نے ایک یہ لکھتا ہے ایک چپ اور اس میں بھی یہی باتیں ہیں کہ بس من سی کر رہا ہو کسی کے خلاف مت بولو صرف چشتی کے خلاف بولو میرے خلاف تو در طوفان ہوتا ہے نا وہ گلہ نہیں شمار ہوتا ان کی شریعت میں میں نے شریعت میں جو مستثنا کی ہیں باتیں نکال لی ہیں میں نے ان کو نکالا پر شریعت مجھے نہیں نکالتی کہ اپنی شریعت میں یہ خبیر مستثنا کر کے میرے لیے سب جائز سمجھتے ہیں جو مرضی سارا دن بولتے ہیں ہاں اب بات کو سمجھنا ذرا پگڑی والے اب تو ٹھیک ہے نا سمجھ آ نا حضرت نے سمجھو بھائی تین سو چھیاسی سفے پر حضرت نے لکھا اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل کیجیے مدنی ناماد لندنی انعامات کو سن لیجئے ذرا مدنی انعامات ان پر عمل کیجیے کہ پینتیس حروف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 ڈھاندری کر کے انتخاب جیتا ہے جس نے یہ کہا سے بتو گے جانے والی قیمت کی پینتیس مثالیں اب وہ پینتیس مثالیں سنیے اور قیمت سنیے سیاسی تبصروں میں یہ ووٹوں والوں کے متعلقری کر کے انتخاب جیتا ہے جس نے یہ کہاں سے بتو گے اس نے بہت سارے آدمی مروائے ہیں چاہے مروائے ہیں جو کیا ہے سر عام مروائے ہیں سب کچھ کیا ہے پہلے آپ سب سن چکے ہیں اب آپ کو اس لانتی کی لانتے سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہو اس بچال کے تجل و فریب اور ہوا کیا یہ کیوں لکھ رہا ہے یہ کتاب کیوں لکھی یہ قیمت سے بچانا مقصود نہیں سارے حقیقت یورپی نظام کو انا مقصود ہے کہ یورپی نظام اور یورپی نظام والوں کے خلاف انگریزوں فرنگیوں کافروں کے کوفرل ظلم اور شیطانی سیاسی لانسیوں کے تحفظ کے لیے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے کہ حضرت جی ہاں یہ قلعہ ہے قلعہ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 کہ فلا ساندھلی کر کے امتفاف جیتا ہے اس نے بہت سارے آدمی مروائے ہیں لچا لفنگا ہوڈا لوٹا راشی پیداگیر دادا داداگیر پیڑا پوچھڑا سڑی بات بدماش ڈکر ڈالم کمینہ زمین پاجی ہے دلتا پورزہ بکاؤ مال جدھر سے پیسہ دیکھتا ہے ادھر لک جاتا ہے مطلب کہ خود گرد خالی کا بینگن مفاد پر پیسوں کا بھوکا ہے اپنے باتیاں چھپانے کے لیے حکومت سے ملا ہے فنڈ کو دینے کے بجائے خود کھا گیا ہے ووٹ لینے کے بعد پیچھے پیچھے پھرتا ہے اب جات نہیں ڈالتا اس نے اپنے من پسند لوگوں کو ہی نوکریاں دلوائی ہیں یہ جہاں پر میں رکتا ہوں نا یہ है وہ پینتیس ہے نا یہ پینتیس یہ یو سمجھیے کہ نمبر پر روک رہا ہوں سرکاری خزانے پر ایش کر رہا ہے ہم نے اسے ووٹ دیے مگر اس نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا اندر کھاتے کھلا پارک سملا ہوا ہے پتن کا خدار ہے یہ اب میں تبصرہ کروں لاکھ لانا دون پر جو اس کو امیر علیہ سنت کہتے ہیں اور یہ بھی سن لو بھائی یہ کتاب اس کے لیے خدا جانے اس کیا جائے اس کے بیٹے کیا اپنا اس کیا جائے اس کے کسی کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت صاحب کدو کے پدو وہ اس نے ملا رکھا ہے کرائے پر ان کتوں کو پیسے دیتا ہے وہ کتابیں لکھتے ہیں جو پکی بات یہ بالکل وسوخ کے ساتھ کہہ رہا ہوں اندازہ لگائیں ان کے چینل پر مجھے میاں نوید صاحب ہیں میاں نوید صاحب رحیم یار انہوں نے مجھے خود سنائی یہ بات سگول ٹیچر ہیں اور جناب جی انہوں نے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 ایک ہے میں پانچ ہی سمجھتا رہا ہوں علم کا اندازہ لگا لیجیے پھر یہ بھی بات انہوں نے سنائی کہ حضرت کتاب فرما رہے تھے کتاب کے اندر فرمایا کہ جنت اپنا جنت کے اندر اگر کوڑے برابر جگہ مل جائے تو دنیا ممافیہ سے بہتر ہے تو کہنے والوں نے کہا حضرت حدیث میں تو کوڑے برابر آتا ہے آپ کوڑا کہہ رہے ہیں حادتے ہیں میں کب پڑا ہوا ہوں میں تو چوڑا ہی پڑتا رہا ہوں آپ سمجھ گئے یہ کنکی لکھی ہوئی ہے یہ کر کے کتے بلا بیٹھے ہوئے ہیں آڈر وہ دیتے ہیں بلا صرف بلا کمپیوٹر ہے بلا ہاں ان کی ڈئی پر انگل رکھ کر بٹن دباتے ہیں بلا چل پڑتا ہے یہ مفتی ابو بکر صاحب ہے یہ مفتی ابو بکر صاحب ہے یہ مفتی فلانے صاحب ہے یہ مفتی اسلم کون کون سے اکبل صاحب ہے یہ سب یہ وہی ہے ڈھوئی پر صرف انگلی رکھتے ہیں وہ مچا دو دو بلکہ نہیں اینی بچا دو انی بچا دو ب نہیں کیا بچا دو اچھا اب سنو بھائی اچھا اس کے ساتھ دوسروں کو بھی سنا لو تم پولیس والوں کے متعلق بھی لکھتا ہے ہاں ان کے خلاف جو بات کرتے ہیں ان کے متعلق بھی لکھتا ہے اچھا سمجھ اچھا اور سنیے دعوت اسلامی والوں کو اچھا نہ سمجھنا یہ بھی کہیں پتہ ہے ہر طرف سے بند کیا بات ہے بچا دینا ترین کا ویگ تو کوئی بات کر کدا بندہ یہ تیرے ساتھ بندے ادھر جائے یہ سو نمبر جی تین سو اکسٹھ نہیں ستاسٹھ نہیں کلم اگر تین سو ستاسٹ اچھا ایک منٹ دیکھ لیجیے تین سو ستاس منٹ ہاں ستاسٹ ہے لکھنے والے نے بھی کمال کر اچھا ہاں یہ لکھا ہوا ہے تین سو ستاسٹ پر ہے دعوت اسلامی والوں کو اچھا نہیں سمجھتے <سلام> یہ بھی بات اچھا پولیس کی بات سنا میں یہ بات گنا پہلے لکھے سنا سارے وہ تو میں بھی سنا واگا کو آخری ایک تو میں سنا دیں گا انجام کے اندر پانچ پر بڑھائے کسی قوم یا محکمہ کی غیبت کرنا محکمہ محکمے دیتے قوم کی غیبت کرنا سڑو پولیس والے رشوت خور ہوتے ہیں یہ غیبت ہوگی سنو آگے سنو یہ گناہوں بھری غیبت نہیں کیونکہ محکمہ پولیس یا قوم یا گروپ کے اندر اچھے دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں البتہ کسی قوم یا محکمہ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 جتنے بھرتی ہوں گے نا شامل ہوں گے سب کے برابر اس محکمے کے اندر جتنے ہوں گے سب کے برابر ان اپراد کے برابر پہ زد شمار ہو جائے گی اچھا اب یہ بتائی مان سے تھوڑا تبصرہ کرتا ہوں آپ کو یہ پولیس والے ہوں حکومتی سرکاری لوگ میں نے آپ کو بھائی ستاوا قاضی خان طریقہ محمدیہ تنویر اور ابسار کے حوالے سے وہ نمازی ہی جو بندہ ہے اس کے متعلق بتایا تھا لوگوں کو ستاتا ہے تو کیا کرے اس کی کوئی قیمت بتایا تھا یہ بتاؤ یہ محکمے والے لوگوں سے کیا کرتے ہیں ہاں پر اتنا ہے ان سور ان سم پگڑی والوں کو نہیں ستاتے ہلکے خدا کو ستاتے ہیں ان کو اچھا وہ تو حضرت یہاں پر تو نمازی کے بارے میں ہے نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو ظہری حالت اچھی ہو لیکن پھر لوگوں کو ضرور پہنچاتا ہے تو اس کی کوئی قیمت اور سن لو اس کی اب یہ بتاؤ یہ شریعت کی تباہ کاریاں اس نے کیا یا نہیں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 ایسے ہر کام کو جائز سمجھتے ہیں وہ ہر دول میں جیسی کرتے ہیں حت کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ شریف آدمی کا ووٹوں کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے کہتے ہیں کہ نہیں تو پھر تو اس کو مطلب یہ نکلا کہ اگر ان کو مظاہرے یہ تو ہے ہی خود زندی پہلے نمبر پر اس لانتی سے کچھ مرتد اور زندگی کی تو قیمت ہوتی ہے وہ ہر بھی کفار جو ہما وقت اسلام کے خلاف جنگ میں مصروف ہے جتنے سامانیہ اسلام مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں یہ انگریزی حکومتوں والے انگ... انگریز حکومت آ... کے اقوام متحدہ کے کارکرپن ہیں اور اقوام متحدہ پر پانچو ویٹو پاور ہیں پانچ ویٹو پاور جو ہے وہ پانچو کافر ہیں اور ویٹو پاور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صاف سی بات ہے تمہیں ہماری ماننے پڑے گی ہم تمہاری نہیں مانیں گے یہ مطلب ہے ویٹو پاور کا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 ان کی اتباع کر رہا سب تم مان لے جیسے ہے ہم تمہیں کہتے ہیں تم تمہارا ٹولہ ہی ان کی اولاد ہے ہم کب منعق کرتے ہیں کب گا کھاتے ہیں لیکن یہ دین کے ساتھ دگا بازی جو کی ہے نا یہ نہیں چلنے دیں گے یہ <laughs> کہنا کہ ان کے خلاف بولنا ہی بتائیں خود سے اور سنیے میں اور سنیے بلکہ میں ایک بات یہاں سے سنا دیتا ہوں سنا دوں چوتھی جلد یہاں پر شامی کی ہوگی چوتھی جلدی بولو یہ حضرت جی تعذیر کا باب ہے تعذیر کا کون سا تعزیر السب الیکھو یہ تو کتے کیا کہتے ہیں کے حوالے سے پیش کرتا ہوں فقہ کے ہمارے یہ متن ہے متن کی بات سب طرف ہوتی ہے ہر متن میں ہوتی ہے شاید کی متن خالی ہوتی آپ فرماتے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ کا قتل جائز ہوتا ہے لوگوں پر بھی لوگوں کو کرنا جائز ہوتا ہے کہ اگر اسلامی حکومت دو اور ایسے لوگوں کو وہ قتل کر دے تو اسلام کی حکومت تاکیق شام کر کے اس کو سزا نہیں دے گی قتل ان کے اندر آپ بتا رہے ہیں المقابل بزر المقابل ظلمر طرف کسی سے زبردستی آکر کر گل لے جانا. اس کو مقابرہ کہتے ہیں مقابرہ فقہا کی اصطلاح میں ایسے شخص کو کہتے ہیں مقابر بالکل سمجھ نہیں آ رہی آپ لوگوں کو اس ڈکیٹی کہتے ہیں لیکن یہ ڈکیٹی نہیں ہے کتا اترت کتاسن ہزن وہ ہے جو راستے پر لوگوں کا مال چھینے اور بولو برو اب سمجھ آئیے یہ الگ الگ الگ چیزیں وہ ہمارے عرف میں تو ڈکیٹ ہی کہتے ہیں نا میں پھکا کے اس کی بات کر رہا ہوں المقابل بھی نل بخود بہت مرتب راستے کو کریں گے کرنے والا راستہ مارنے والا کیا مطلب روک کر کھڑا ہو گیا خبردار پھر جانے دیں گے یہ کتا فریق ان کو صاحب کون آپ خور اسلام میں سب ٹیکس آرام ہے ہر ٹیکس آرام ہے اسلام کتے کا ہاں سور کا لو کھاتا ہے سور کا سور کا لو کھا رہا ہے ٹیکس کو کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسلام کے اندر بیت المال بھرنے کے جو طریقے ہیں ان میں ٹیکس نہیں ہے یہ وہ عالم ہوتا ہے اس کو مکاست کہتے ہیں ٹیکس کو شبرات کو جن کی بخشش ہوتی ہے ان کے اندر یہ نہیں ہوتی اس پاک میں سنا چکا وہ بھی موضوع والا شبرات کے حوالے سے شبرات کی یار شبرات شبرات شبرات پر جو کتاب ہوا وہ لکھا ہوا ہے وہ والا ماں ادنا شروع کی ماں قیمتی چیز ہو اور شرط قیمتی ہو اگلے کی قیمتی سمجھی جاتی ہو اس کو جائے تو درد ہوتا ہوتا ایسی چیز ادنا چیز ہو جائے لیکن اس کو درد اگر ظلم کرتے ہیں اور ظالم لوگوں کی ایسی چیزیں چھین لیتا ہے جو شخص ایسے سارے کے سارے مباحد مت وہ جمی اور کبائر وینا سنیے جمیول کبیر والنادا قاتل کلے و کاتل آوینا کن کو کہتے ہیں آوینا وہ لوگ ہیں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 ان کہ ظلم کا نشانہ بنائے ہاں <متحدث> جی اور ان کے مال لوٹیں زخم کریں ایسے رانتی کتے جو ہوتے ہیں ان کو آنا کہتے ہیں <متحدث> اب سمجھ آ رہی وہ <متحدث> جتنے بھی ہوں گے سرکاری وہ سب اس کے اندر آ جائے وسوات یہ دیکھو توجہ <متحدث> یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اگر مسافر ہے اس نے ڈکیٹ کو دیکھا کسی اور کو روک کر کھڑا ہوا ہے کس نے پیچھے سے گولی مار دی اس کو سواب ملے اللہ! چاہے اس نے اس کو نہیں لوٹا چاہے اس نے اس کو نہیں لوٹا یہ ورعا قاتع یا ایسا کر بل لہ قتل کیوں لما من تخلیص بھی تکلیف میں آزاد ہو کما لو پھی دو ماب جمی کبیرا سنو جمیع کبائر گناہ کرنے والے المتحدی بارہ روحاغیر ایسے کبیرہ گناہ کہ لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہو جیسے عزت طریقے سے متحدی بارہ روحاغیر میرا وسوا آج سے تفصیل ہے خاص کام پر رکھتا ہے اب سمجھ آ اس کا مطلب ہے وہی تبیرہ والے جو لوگوں کو جاتی کرتے ہیں اور جو مددگار ہیں کوششوں کرتے ہیں توجہ بھئی یشمل و کل من کان ام اللہ فساد کا تاہر جتنے فسادی لوگ ہیں جیسے جادو گر ڈکیٹ چور لوتی لونڈے باز جس کو کہتے ہیں خنا لوگوں کا گلا گھوٹ کر مارنے والا بنا ہوئے جیسے کبھی آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر کبھی ہتھوڑا گروپ آ گیا تھا کبھی کوڑا گروپ کبھی کیڑا گروپ یہ کسی گٹو نے پیدا کیا کوئی جنرل زیا نے پیدا کیا کوئی فلانی حکومت نے پیدا کیا فلانی یہ سپا والے جتنے ہیں سپاہی صحابہ یہ سب لوگ وہی لوگ ہیں اہل فساد اور اہل شر ہیں اب سمجھ آئیے یہ اہل فساد اور اہل شر جماتے تنظیمیں جو مسلمانوں کو بندے برواتے ہیں بم پھٹواتے ادھر ادھر ادھر یہاں کیا ہے کیا بغیر قتل کے وہ نہ رکے پاس نہ اس کا قتل مباح ہے کے کھیلی مباح ہے یار یوساب ہو یہ اسی وجہ سے وہ یوساب پاتل ہو قاتل کو سواب ملے گا کان نہو یہ آبینہ کے متعلق لکھا ہے جب وین اور حکام میں بال افساد ہے ار الحکام کی تفسیر کے اندر لکھا ہے طرف افساد افساد کے ساتھ کوشش کرنے والا سمجھ نہیں آ یار آگے اور سنیے وہ پھر اشارت حکامی سیاست ایامل ایامل ایامل فسادی لوگ یہ ظالم لوگ ایسے جی اجام الفترا کی مراد جب اسلامی حکومت نہ ہو اب سمجھ آئیے يمتنعون یوبا ذلك في فطرا کالا ويختفون قال ذلك و وضرورت ولا ردو لہاد لمانو آنو کمانو شاید بولتے نہیں اب بتاؤ بس پلاس بیان کر دیا پلاس وہی ہے بھائی اردو میں کہہ دیا کہ سو آپ یہ فسادی لوگ ہیں اعلی شار و فساد ہیں چاہے وہ سرکاری چاہے غیر سرکاری اب ان کا اسلام کی حکومت میں اسلامی نظام میں ان کے متعلق یہ ہیں کہ یہ فساد والے لوگ ہیں وہ تو یار اگر مار دیں ایسے شریف شار اور فساد والے کو ہے تو اسلام کہتا ہے گجر بھی نہیں بنتا یہ یہ لوگوں کو مارا وہی وہ بات ہے جیسے ایک فصل میں گھس گیا ایک کیا ہے کنزیر ہے اس میں کماد میں پڑا ہوا ہے مارتے مار جب جانور ایک شار فساد والا ہے اس کو مارنا چاہیے تو तो इस کو مارنا کیوں نہ چاہیے لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا کہ میں آپ کو مارنے کی ترغیب دے رہا ہوں اس وجہ سے کہ آپ کس ماحول میں کھڑے ہوا ہے کس ملک میں ہے آپ کو رکھنا چاہیے ہاں میں صرف شریح حکم بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شریعت ہے میں صرف اس پر ترتیب کرنا چاہتا ہوں کہ جو لہین کہہ رہا ہے فلاں پولیس میں فلاں کے بعد کی جب بات کر دی تو غیبتو غیبتو غیبتو گی لین کمال ہے تو غیبت کو روکتا ہے یہاں پر تو یہ کچھ ہے اللہ جب کوئی ڈکیٹ مشہور اس کو ڈکیٹ کہنا ہے تو کوئی قیمت نہیں رہی ہے اچھا اچھا اچھا اب اسی کے ساتھ کام کرتا ہوں اور بس ایک دو حدیثیں سنا دیتا ہوں اس کے انجام کی بعض علماء نے فرمایا ہاں یہ ایک بات رہ گی بڑی ضروری ہے یہ طریقہ محمدیہ کے سفر دو نمبر دو سو دو سو سے پیش کرتا ہوں ظلمان نے فرمایا ہاں یہ ایک بات رہ گئی بڑی ضروری ہے یہ طریقہ محمدیہ کے سفر دو نمبر دو سو سے پیش کرتا ہوں قیمت تین پیش بن گئی والا بتکول ہو بتکول اللہ میں نے جو بتایا تھا آگے جا کر حکم بتاؤں گا آپ فرما رہے ہیں قیمت کبھی آ گڑا حرام خطی لکھا ہوا حکم یہ ہے حرام اور اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن پاک میں کوئی کسی تفصیل بتا چکا کیا تم مجھے پسند کرتے اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ مردے کا مردا یعنی اور یہ صحابہ کرام کے دور میں ایسا ہوتا تھا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 قیامت کے دن کو دن کہتے ہیں یہ رات ہے یہ رات ہے اس میں حقائق نہیں کھلتے اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقائق کو کھولنے والے تھے نے اپنے کے ساتھ جو صفت تھی اس کو محسوس شکل میں دکھا دیا یہ دیکھ وہ قیامت کے روز حجت حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ نے میں نے تازہ تازہ پڑھایا بھی یہ آداب آداب جو آپ نے بتایا وہ عالمین المطالمین کے ان کے وزاحت کے بیان کے نمبر کے اندر انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ قیامت جو ہے وہ حقیقت نمائی کا جہان ہے وہاں جہاں پر جو سفات ہوگی جس طرح بندوں کی سفات ہوگی اسی شکل میں اٹھے گا بغیرت سور کی شکل میں ہوگا تال بھیڑے کی شکل میں اٹھے گا ہاں لوگوں کو بھونکنے ڈھونکنے والا کچھ کی شکل میں ہوگا لوگوں کو مال نقصان کسی طرح نقصان کرنے والے لوگوں کا چوہے کی شکل میں اٹھے گا یہ پہلے پڑھا تھا میں نے شیخ الاسلام زکریہ انصاری الدی اللہ شیخ الاسلام بہاؤدین زکریہ ملطانی رحم اللہ طور ان کے حوالے سے یہ تازہ ترین میں نے حجت الاسلام امام غزالی کے حوالے سے پڑھا ان کی کتاب نہیں تھی ان کے ان متعلق کتاب تھی حضیرت کے یہ بات کی تو یہ حرام قطعی ہے کیا ہے پھر آدھی سے مبارکہ تو لئی فی صحیح لہسن فی صحیف رہی بیک نار اگر انہوں نے نقل کرتی میں نے پیش کر دی امال نامہ آپ کیا مت کو ملے گا بندے کو پروردگار نیکیے کہانگی جو میں نے کی تھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ ساری تیرے غیبت کی وجہ سے مٹا دی اور مٹا دی دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیکیاں دوسروں کی طرف چلی جاتی ہیں اسی وجہ سے ایک بزرگ تھے اللہ کے خاجہ بصری اللہ کو مطالب پڑھا میں نے کہ ان کی کسی نے غیبت کی چلا کھجوروں پر ٹوکرا لے گئے اس نے کہا یہ خیر حضرت آپ نے فرمایا جاتا غیبت کی اپنی نیکییں مجھے دی تو میں نے کہا چلو یہ خالی تو نہ رہ جائے نیکییں تو میرے پاس آ گئی نا تو میں نے کہا چلو تم کھجورہ کھا لو تو کھجورہ پیش کر دی اس کو یہ اتنا بڑا لانتی گنا ہے ہمت کا اچھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے حدیث مبارکہ توجہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث مبارک ہے صحیح یہ صحیح حدیث ہے توجہ بھی امام امام احمد کے حوالے سے طریقہ محمدیہ کے اندر ہے اللہ صلی اللہ آپ خا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی رات آپ نے دیکھا کہ مردار کھا رہے ہیں لوگ کیا کھا رہے ہیں جہنم میں پڑے ہیں جہنم میں پڑے ہیں اور مردار کھا رہے ہیں اونچا مان ہاؤ یا جبریل جبریل یہ کون ہے جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں یعنی کر یا جہنم میں بھی ہیں اور کھا کیا رہے ہیں مردار کھا رہے ہیں ہے نا اچھا یہ <تصفح> <آ, آ>, <تصفح> اچھا عادی سے مبارکہ جو ہے نا وہ آ گئی اس طرح کی لیکن آپ حکم سنیے جو سنانے والی بات ہے سزا تو بہت بڑی آپ دیکھ لی آپ نے آپ نے فرمایا اور فرمایا کشمیر ہے کہ بندہ غیبت کرے وہ اسی طرح کی جس طرح کی پہلے بتا چکا ہوں جو باہر ہے وہ تو باہر ہے عبت کرے اور پھر کہے میں نے کون سی قیمت کی ہے یہ سارا اس کے اندر ہے میں نے کون سی جھوٹ والی بات تھی یہ کوئی غبت نہیں بنتی فرمایا جی کو ہرا میں پتی کو حلال سمجھنا اور حرام میں پتی کو سمجھنے سے بدلتا دوسرا یہ ہے کہ لا اگر قیمت کی اور اگلے تک پہنچ گئی کس نے میری قیمت کی اب یہ ہے حکم یہ ایسی قسم کی غیبت ہے کہ اس کو توبہ ایسے نہیں کر سکے گا قیمت کی اور اگلے تک پہنچ گئی کہ اس نے میری غیبت کی اب یہ ہے حکم یہ ایسی قسم کی غیبت ہے کہ اس کو توبہ ایسے نہیں کر سکے گا اس کو جا کر بتانا پڑے گا کہ میں نے غیبت کی ہے خدا رہا مجھے معاف کرنا اگر معافی نہیں وہاں سے مانگے گا تو معافی نہیں ملے گی جب تک وہ معاف نہ کیونکہ حقوق میں آ جاتا ہے یہ جب ادھر پہنچ جائے گا تو اس کو مطلب اس کو پہنچ گئی سمجھ نہیں آ رہی اب وہاں پر جا کر مجھے معافی پڑے گی پکانفی حق کو لگتا ہے ایسا بہاد محمد قول اسلم پیچھے آپ حدیث پا کوشش کی اس کے اندر یہی ہے کہ جا کر معافی اور اسی وجہ سے بزرگوں نے اس کو کس طرح کی کو سے بڑا گناہ مانا کیوں مانا دن سے تو توبہ کرنے سے معافی ہو جائے گی بتانا نہیں پڑتا کہ میں نے تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسا کیا نولا توبہ کر لوگ بھائی یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ توبہ اس کو جا کر بتایا کہ نہیں معافی کریں گے تو معافی ہوگی پھر اچھا یہ جو حدیث پاک ہے نا آگے انہوں نے دیا ہوا حسد دنیا کے والے سے جابر رضی اللہ تعالیٰ غیبت یہ قبول آ رہی غیبت والا اس وقت تک نہیں بخشا جاتا جب تک کہ وہ جس کی قیمت ہوئی وہ معاف نہ کرے لیکن یہ اسی پر معمول ہے جس وقت کو پتا چل جائے اگر نہیں پتا چل گیا تو پھر خدا سے معافی مانگو بخش تیسری قسم یہ ہے وہ علم تبلک فجر والے استقبال الحمد للہ ہاں اتنا ہے اگر اس تک پہنچی نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ ارے بھائی پھر یہ ہے کہ معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے اور اس کے لیے بھی معافی مانگتا رہے کہ یا اللہ اس کو بخش جس کی میں نے ضبطی ہوئی یہ بھی حدیث تھا کہ دنیا کے والے سے انہوں نے پیش کیا ہے ارے بھائی رسول فرمایا کفارا تو مانے تب تہ ان تختہ جس کی تو نے غیبت کی اس کا کفارہ یہی ہے کہ کیا بخشش مان آج تفصیل ہو الفقیر ابو اللہ متلاق کا خیال ہے کہ نہیں چاہے پتا چلے نہ چلے معافی مانگنی پڑے گی بعض کے نزدیک لا مطلع بلیکفی توبہ والے استفاع یہ تیر قول آ گئے اسا اوپر والا قرار دیا گیا ہے اور وہ تفصیل آسن ہے ہاں جی ہمیں بھی یہ سمجھ بات کیا رہی ہے اور سنو آخری بات جس کے سامنے غیبت ہو رہی ہے اس کا ٹوکنا فرض ہے <سؤال> یہ <کیا؟ سؤال> نہیں ہے کہ شرم کے بارے جس نام شرم کے بارے یار اس کو کیا کہ لگا ہوا تو لگا رہے منائی ہوا جی فرمایا جس کے سامنے غیبت ہوتی ہے چکر اس کی جب تنشی ہوتی ہے اس پر ضروری ہے کچھ مدد کرے اس کو روکے آپ صلی اللہ نے فرمایا الدنیا نہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی امداد کرے گا پیٹ پیچھے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا میں بھی امداد کرے گا آخرت میں بھی ابو شخص کے حوالے سے حدیث پاک ہے مانبا اخو المسلم اور نصف رہو ہوئے موفید دنیا والا خرا جو شخص جس کے سامنے مسلمان بھائی کی ہمت ہوتی ہے وہ اس کی مدد نہیں کرتا روکتا نہیں ہے اس کو اگلے کو تو فرمایا اس کا گناہ دنیا آخرت میں اس کو ملے گا دنیا, دنیا پھر اس طرح کی اور بھی آدھے آدیش مبارکہ ہیں انہیں پر میں اتفاق کرتا ہوں اللہ تعالی سے تہ دل سے سوال کرتا ہوں کہ ہمیں اسلامت سے پر اس طرح کی ہر مضمون سے بنتے بنتے ہمیں ہمیں پناہ بکنا الحمدللہ